لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جلؤ میں سر دن کلاب لابھ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جلاؤ میں سر دن کے لابھ نجانے نہ جانے آئے ہیں کس جہاں سے یہ حشر ساما سے لوگ ساکی یہ علماء کا علاقہ ہے بلکہ علماء کا مرکز ہے آپ بڑی بڑی تقریریں سنتے رہتے ہیں ہر گلیرا رنگ و بوے دیگر است. ہر خوشبو ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے اور اس پر ترہ امتیاز یہ ہے کہ چشتی صاحب مجاہد ملت بھی ہیں اور خطیب سنت بھی ہیں جیل کی کال کوٹڑیوں میں بھی بہت سارے مہینے گزار چکے ہیں اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں ایک صاحب درد دل بھی رکھتے ہیں اور بڑے اعلی چشتی خاندان میں نسبت بیت بھی رکھتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ بڑی بے باکی کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ لاہور جیسے مرکزی شہر میں اپنا مسلک بیان کرتے ہیں اور دن کی چوٹ بیان کرتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سے دبنے والے اے آسمان ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا بڑی بڑی جگہوں پر نام نہاد ملاؤں نے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا لیکن جب چشتی صاحب اپنے پورے ذوق اور وجوان کے ساتھ اپنے دوست اباب کی جمیت کے ساتھ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو رائے فرار کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت چشتی صاحب کے ذوق میں اور زیادہ ادا فرمائے ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اس قدر بازو آدمی ہیں کہ استاذ الربے والا ازم حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمت اللہ تعالی کے پاس جب وہ بیمار تھے صاحب فراش تھے تو کئی دفعہ حاضر ہو کر فرض کیا کہ حضرت میں بھی آپ کے تلامزہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف کبر کر مجھے پڑھا دے تو مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولتا کہ حضرت علامہ فضل چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد الربے والا تاجدار حضرت علامہ آتا محمد بنیالوی رحمت اللہ علیہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر اپنے سینے پر حدیث رسول پھیلا کر چشتی صاحب کو پڑھا رہے ہیں کیسے اچھے تھے وہ لوگ کیسے با کرامت تھے وہ لوگ کہ مرتے دم تک اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اپنی زندگی کے تین دن پہلے بھی انہوں نے حدیث شریف کا سبق پڑھایا تھا اس قدر بازو تھے محبت والے لوگ تھے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عظیم محبت کا صدقہ ہمیں آرے اندر بھی ایک ذرہ عشق کے نبی کا پیدا کر دے تو بلا تاخیر فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت خطیب السر مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل امن چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں پرجوش ناروں سے ان کا استقبال فرمائیے نارا تکبیر نار سالت النبی علماء نبی سنت حضرت اللہ مفتی فضل من چشتی صاحب الحمدللہ للہ الحمد للہ سلام تو وہ سلاملہ سید الرسول و خ تمل امبیا محمد نلمصفیٰ والا علحی اسفا والی و اسفابی الی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ولا تطع من اغفل الله قلبه عن ذكرنا وكان امره فرط منت بللہ مولا ان اللہ وملائکته امین سلو النبي یا الذین آمنوا سلو آل سلو تسلی مسلا دو سلام والا سید یا رسول اللہ والا عال کا سیدی یا والا عالگا وا سہاب کا الْمُؤْمِنِينَ پلو بلعین السلام علیکم ہم و سنا درود ختم لمبیا لہتحت و صنا بعد آج زانہ فریاد ہے قادرِ مطلق متلک جلّا جلال بے جلالی اندر کہ پنا ادر مطلق نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں ہر ہر ضلع رسوائی تو اپنی رحمت کاملا تام کامل پناہ پنا بخشان گرامی گاؤں دے اندر پہلی مار میں حاضر ہوا جناب قاری کرامت اللہ صاحب ہوڈے تاب دعوت دیتی میں ابتدان اپنی جلن جہی ہے وہ جناب دے سامنے ظاہر کر کے پھر اپنے موضوع کا اظہار کرانگا کہ شیخ ابدل عزیز محد دہل بھی رحمت اللہ علیہ آپ دے فتوا عزیزی دے شروع ویچ شیخ صاحب دے حالات مختصر لکھے نے ان لکھیا ہے آپ سرکار کول ایک شخص آیا کہن لگا میں راتی خواب اپنی ماں ناڑ سکی ماں اپنی آپ بدکاری کردہ ویخیا میں پریشانہ ہاں شاخ صاحب نے فرمایا کہ تو ساتھ غور کرو تڈے ہاتھوں قرآن مجیدے ہوئی ہے. قرآن ہوتی ہوئی وہ گیا اس اپنی گھر والی پچھیا کہ خیال کر توجہ کر کوئی اپنے ہو جا کام ہوا جس ایڈی وڈی سردار میں وی ان دی کہن لگی بھائی ہاں ہندو وپاری انزہ لیا سزا قرآن نے مجید گروی رکھا ہے. ہندو ہاتھ انہیں آخیا یہ وجہ ہے پھر گاق صاحب نسیا جی واقعی میری گھر کی آخیا بھی آ سورت حال بنی قرآن دے بھٹیا گروی ران رکھا ہندو دا ل آپ نے فرمایا او نو واپس کرو یہ شاید تینوں ماں سکی دے نار زنادی شکل چے ادبی اور گستاخی وقائی گئی ہے ہر سمجھدار بندے ہو کہ ہندو دے دران آیا ہے تو بے ادبی اس واسطے کیوں دے ہاتھ پلیت نے بے ادبی کرے گا کافی ان پتا کوتے کی پتا گلکند کی ہوں انہیں تھلے رکھ دینا ہے کوئی ہو جی تھا تے بے حرمتی والی تکھے گا تو اس بے ادبی نڈے گناہ دی شکل چواب و گیا قران دی عزت جہی نے نا وہ صرف اور صرف اس واسطے کہ کلام خدا اس واسطے خالی عربی ہون دی عزت ہو نا باقی دی عربی زبان کا احترام بھی نہیں لا یمسہو متا ہرون اللہ فرماتا ہے اس کو تو صرف پاک فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں مس نہیں کر سکتا بے بزو ہاتھ نہیں لا سکتا یعنی مسلمانہ دے مذہب دے مذہب لا سکتا تو عزیزم اتنا بڑا جرم بکھایا گیا قرآن ہندو دے ہاتھ ہوں ایتھے مقام میں فکر ہے وے مقام میں ابرت ہے وے کہ جس ذات پاک نسبت کلام خدا نو عزت ملی ہے میرا ایمان یہ ای ہے سارا کلام ایک پاس ہے میرے رب العالمین دا کلّا نام ہے ایک پاس نارا تقفی نارا رشارہ نارا تحقیق نارا غوثیہ اللہ علامہ مولانا مفتی فضلامہ چی صاحب اور اسی طرح کلام مجید نام محمد نام محمد اس نام دی عزت امی جن اللہ خدا ہاں اللہ تعالی دلام نزت ملی کلام خدا جڑا ہے نا عزت اس واسطے کہ کلام رب دے اور تے مستفا اللہ یا نبی، یا نبی، رسول تو عزیزم دو نسبت کلام پاک نزت ملی اے نام اصا چھاپ کے اللہ رسول دے ہندو دا ہاتھ تے ممکن ہے پلیت پلیتی لگی ہو نہیں جو نہ پاکی پلیتی دا خیال رکھ دے لیکن گندی نالی دے پیشاب ہو کوئی شک نہیں پلیت ہو کوئی شک نہیں یہ ہوئی اشتہار لانے آی لگتے بازار چ لگتے ہیں جتھے بھی لگتے ہیں تو یہ ہوئی اصلا تو اصلا ملک یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ تے سارے نام مقدس فر تھلے ڈگتے دینے پیران میں ہونی مان دسو اے میں خالی تھوڑا نہیں پیا سارے پاکستان دا سڈا ایو حال بنیا پیا اور جدو اسان یاد رکھنا سنیوں جد ایسا اس گستاخی چھڑ دتا قسم خدا دی کر کے آنا پوری دنیا دے حکومت اہل سنت و جماعت دی ہو جائے گی سان بےد بھی لئی اس اگوں تو جلسے چک بندہ بھی نانا آوے تو سانو وارے اچھے مگر اللہ رسول دا ایک نام تھلے جانا وارے چے اے میرا دل آخر ادب بھی ساری شہوے وے اہل سنت ماں جماعت کی پہچان ہی ادب نال ادب میں او جڑے لشکر آلے نے دوسرے تیسرے جماعت والے جناب والا لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ اشتہار تھلے میں آخیا جہاد کا اللہ دا نام آکھے بلند کرن دی خاطر تو میں آخیا تیج کٹیچ اللہ کا نای سٹی کلو جہاد بنے واسطے کرنج سڈ کے دے حالے اللہ کا نام اچا پیا ہوں تو جب تصا نیواں کرو تو پھر کہڑے پاس سٹو گے یہ تو ہالے اچا پا کر دے جے بہلی جو کچھ ایسا محفلہ جو کردے پھرنے آ. صرف اس واسطے پا کر تاکہ اللہ رسول دے نام کی عزت ہوب رسول کی عزت ہوڈے دین کا خلاصہ ہوسل کی عزت اور احترام ہو بے. جس دے دل دے اندر احترام رب رسول دا نہیں وہ ایمان تو خالی اور سڈا ایمان شروع اس کہ اللہ رسول د علامہ اقبال کلندر لاہوری آخد اقبال آخد خامو شہ دل بھری میں میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری میں فلم چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں روک بولو سبحان اللہ سبحان اے میرے اندر کا اس تو بعد جناب نا موضوع سنا موضوع بڑی فکر ہی ہے بڑی فکر والا میں پہلی وارا اس سے ممبر تو ہی پیش کر رہا ہوں میں پہلے کسی بات نہیں پیش کیتا موضوع توجہ نال سمجھے نے اپنے با دا ثبوت دیا جی مومن ہون دا کیونکہ ایک کے حق نو سمجھنا ایک کے حق نو سننا ایک کے حق تے چلنا ایک کے حق نو سنانا اور ایک کے حق تے قربان ہونا حق دے قربان ہونا اے تے منزل میرے پاک حسین دی آپ اللہ اپ قربان ہو گئے نے تے اسا جڑے ہاں سادی ہور نہیں حق ن سن کے حق نالیا منزل ہو جاوے نا تے جے جی پچھلے پاسے کسے پاسے جوگے نہ رہے تو مڑ تو یریدی بن جا گے نا ابھی اس واسطے تبجنا موضوع کا عنوان جشتہار جی آیا ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نال موضوع نام ہے حسینیت یزیدیت تے یہودیت تین چیزاں تین دا تعارف کرانا ہے حسینیت کی جنوب آنے حسینیت زندہ باد آنے اگلے حسینیت کی یزی دیت کی مڑ یہو دیت کی تین چیزاں دا تعارف میرا موضوع ہے اللہ ذرا بولو سبھا ادیم توجہ گل سمجھنا ایک ہوں فکر اس کا تعلق دل دماغ دے نار. جنو آخیا جوچ ایک ہند امل کا تعلق ہوں جسم کے باقی حصے امل یہ دا دارو مدار فکر توچ دے سوچ ہوے چنگی امل ہو چنگا سوچ ہومل ہوں دا. پیڑی سوچ والا بندہ نیکی نہیں کرتا جے ہو بھی جاوے تے کسے پاسے اچانک ہو جائے پلے تے چنگی سوچ والا بندہ برائی نہیں کرتا جے ہو جاوے تے سمجھی کدرے ایویں اچانک ہو گئی تبجو نہیں فرمائی کر کے اسلام نی نقد ماروف معروف تے برائی نو آخیا جن کر ماروف کا من ہے پچھا شہ منکر دا من ہے اج اوپری کی مان ہے فرشتے جہے قبر چاہتے نے نہ انہوں نے آخیا جکی رین من کرکی کیوں من آکھیا نکیر ہے اس واسطے کیپرے ہوں شکل پہلی ہی بندہ ویکھ دا ہے پہلا اس کدی اہو جی شکل ویکھی نہیں ہوں توجہ نہیں فرمائی تو ہون کیوں کہ اوپری او شکل یہ اے کر بنیا انکار تو ہر اوپری شہ بار ہے پچھاانی دا کیوں کرے توجہ نہیں فرمائی ہر اوپری شاید بندہ کی کردہ ہے آمد. انکار کردہ ہے. پشانی دا نہیں پانی معروف نیکی نکھتے نے نبی شریعت معروف امر بالمعروف معروف نہج ان منکر نی کا کہنا برائی سے روکنا اے مسلمان کا فر آمد. کن تم خیر امت اخر جت لاسے تا مرو نہ بل ماروفے و تن ہاؤ نہ انل من کر قرآن فرما تو امت جن ایسا بنایا اس واسطے كہ تسا لوگوں نیكی آکھو تے برائی تو روکو یہ قرآن ہے خدا دا اس آیت پاکچ نکی نقوف ترائی ن کیا آخر ہے من منکر تو کبلا برائی نو منکر اس, گیا اس واسطے کہ مومن اچن چیت اچانک برائی کر سکتا ہے کبھی کدار ہوں تا کر کے وہ او واسطے اوپر ہے نی فرمائی. تے نیکی مومن ہر سمجھ ہر ویلے سامنے پی گل ہے کہ وہ منکر تجنبی تے, تے اوپری تے, تے جے برائی ہے تو پچھانی ہے کر کے ہوں جے نیک بندہ پینڈج پیدا ہو جاوے تے سارے دوالے ہو جاندے نوا ہی نکل آیا توجہ नवा ही वेख आई वह चले हो है नेक बंदा चलिया दीन तिरादरी पी आई नवा ही निकल आया ए मतलब यह निकलिया बस एड उलट हो गए पछाणी शह मोमेंट की होनी सी नेकी असा ओनू बना बैठे ओपरी ओपरी होनी सी बुराईन बना बैठे असा जनाब पछाणी शह है, है? तो किबला नेकी अमल अच्छा जिस पहला उस दी सोच अच्छी होगी की अच्छी होवेगी सोच।, सोच अच्छी होवेगी तो अच्छे सोच बंदे अगर बुराई होवे होचानक हो जाती है تے بری سوچ والے بندے کول نیکی تے اچانک ہو جی اصل عمل جیڑا ہے ان کا دا دارو مدار کے دے بولو بولو آس سوچ اور فکر تے ہوں فکر تے عمل یہ دونوں ہون شریت دے مطابق نبی دے اسلام دے مطابق تے پھر سمجھو او حق کے فکر بھی حق کے، تے عمل بھی حق کے تے جے فکر تے عمل سوچ اور کم دون نبی دی شریعت تو ہٹے ہون یا فکر ہٹی ہوا امل ہٹیا تے سمجھو فکر عمل دونوں باطل نے یا فکر باطل ہے یا عمل باطل ہے جی دونوں ہٹے باطل جی دونوں مطابق ہوسینیت سمجھ کی ایک ہے حسین ایک ہے حسینیت ایک ہوں شریف ایک ہوں شرافت ایک ہوں عادل ایک ہوں عدالت ایک ہوں عالم ایک ہوں علم اے سفت حسین اس ذات پاک دا نام ہے جیڑی ذات پاک نبی سرکار دا نواس ہے علی دا بیٹا سجے کا خاتون جنت دل توجہ نہیں فروائی دوسرے لفظ حسین وہ ہے جس میں خون علی اور خون رسول کی مرز شو دو رڑے حسین اور اس اعتبار نال خالی حسین نہیں اس لحاظ حسن بھی ہے نا حسن بھی خون رسول رکھتے ہیں اور خون علی بھی رکھتے ہیں دونوں خون مبارک اوتے بھی رلے نے یہ ہے ہسن ترسین علی پاک دے کچھ بیٹے ایسے نے صرف علی دا خون رکھنے لیکن رسول اللہ دا خون نہیں رکھتے حضرت محمد بن حنفیہ محمد آپ دا نام ہے علی پاک دا بیٹا ہے لیکن ماں انہاں دی ہو رے رسول اللہ دا خون نہیں گھر کے حسین خون مبارک ہونے کے ناطے حسین لیکن نبی پاک سرکار دیا سفتوں دا مالک ہون دے ناتے ناطے حسین نو ویکھیں گا پھر حسینیت نیت سامنے آئے گی توجہ نہیں فرمائی تو ذات جسم مبارک رسول اللہ دا علی پاک دا بیٹا ہونا یہ ہے حسین حسینیت کی حسینیت پاک حسین دی او سوچ تے پاک حسین دا او عمل ہے جڑا نبی دی شریعت شریت دن مطابق توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پاک سبارا <تصفيق> ناریک کر بولو اللہ سبحان سمجھنا جب پاک حسین چھوٹے نے حسن حسین چھوٹے نے پ پترو سکولی ہون دا ثبوت پیش کردے ہو پ میرے پتر سکول ہون تے سکولی ہون ثبوت پیش کردے جے پہ آ اے میرے پتر میں نبز بڑی اچھی جاننا میں جدو تو تارف کرایا نا تو استاد نو جا متیاں تسا متیاں پروفیسر نو بھائی استاد پروفیسر کدی مولوی دے جل سے شرارت نہ کری حوصلہ کرو تی ارمان نال بیٹھو اس واسطے ذرا سکون تبجو بولو سبحان اللہ پاک توجہ ہرسینجو حسن حسین نبی پاک سرکار دے تے سوار وچ توار ہوماز نماز جدو لمبی پی ہلے حسن حسین ای حسینیت ہے اگے سی کیونکہ حال شریعت لاگو نہیں ہوئی نہیں فرمائی حال بچے نے بالغ ہوں تو شریت فرض ہے شریعت فارض پہلا شریعت لاگو نہیں جنہ جنا حسن حسین بالگ نہیں اس فقط حسن نے حسین نے ہسن نیت حسین اگا سی اگ کے تک جدو حال حسن حسین نے تے نماز خود سوار ہو جاندے لے تے نماز ان دے ناز پورے کرن دی خاطر لمبی ہوں پی توجہ پترے بعد میں گل پوری کرا موڑ نارا باری سواد آئے گا نال بول حسین سوار نے فرض خدا درز خدا دے دیا نہیں پیار رکھدا توجہ نہیں فرمائی جس فرض دا خیال نانے پاک ن ساری ساری رات کئی وارہ کھلو کے اپنے پیروں تے ورم لیا ہت تورت قدم ہو نبی پاک دے قدم مبارک سج اللہ تعالی نے پھر قرآن اتاریا ساڈے پاک تاہر محبوبہ اصا قرآن اس واسطے تڈے نہیں اتارایا کہ تسا مشقت پی جاؤ توجہ نہیں فرمائی محبوب خدا اللہ سونے دا پاک محبوب ہوئے حسن حرس وی شان ملی میرے پاک نبی نسبت ہی نصیب ہوئی جس نے پاک دی نسبت نال حسن حسین ن شان پہ او نماز کا خیال رکھتے نے تے اینا خیال رکھ رکھتے پیرا مبارک ورم آ سجدہ کرتے نے رو رو کے مصلی مبارک تر ہو جاندے ہیں اماں عائشہ صدیقہ فرموندیاں نے میں مصلی پاک دے کرات نو hath جو لایا ہے ویکھو وے رسول تر بطر ہویا پیاسی جو میں پانی نال بھجیا ہوندا وے میں عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ سنہ تواڈے واسطے اعلان اتاریا وے لما تدم منظم بے کما تاخر جدا مطلب بن جائے تو آڈے اگلے گناہ گنا ساتری وجہ نال بخش چھوڑے نے اگل دے, دے تیر سونے مڑ اید آہ جاری کیوں فرما ہو آکے لو دار نے فرمایا ایشا افلا اکو نبد نک ایشا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا توجہ نہیں فرمائی کیا مطلب ایک عبادت بخشیچن کی خاطر کرنی وہ کرنے کے اس واسطے کرنی کہ رب جو رتبے دیتے ہیں آپ شکر نہ ادا کریے شکر ادا کرن دی خاطر نماز عبادت کربیب خدا نے دسیا میں عبادت اس واسطے نہیں کرتا کہ بخشیچنا میںخشو ناج میںخ میں جو رتبہ رب دیتا ہے تے میں شکر ادا کر نکلیا بندہ جنہیں بھی روتبہ اچا پا جائے اللہ دی عبادت تو بری نہیں ہو سکدا شریعت تو بری نہیں ہو سکدا یا بخشی بخشیچر کرنی پینی ہے یا پھر رب دے شکر آستے کرنی پہنی ہے کرنی ضرور پینی ہے ہاں یہ مطلب نکلے نکلیا کہ اوہ اللہ دا ولی نہیں کوئی شیطانی ہوے گا جڑا آ کہ اس مقام تے اپڑ گیا سانو عبادت دی لڑ ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی جڑا اس مقام تے اپڑ گیا عبادت دی لوڑ کوئی نہیں وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا کیوں واستے کہ رب دا دیکھ بن جاوے ٹھیک ہے تہن رب دا اعلان کر دیتا ہے کہ بخش چھوڑیا لیکن ہوں بخشن دا اعلان جو کیتا سو شکر نہیں کرنا اللہ! توجہ بول سبحان اللہ. اللہ اچھا ہوں اور نل سمجھ آ یار جنہ کے سدکے حسین پہ ہسن ناز نصیب ہو رہے ہیں شان پئی نماز شانماز دی فکر رکھی کھڑے نے. اے دی قدر جانتے سجدے پہ مسلا مبارک تر ہو گیا تے حسن حسین اسی نماز در موڈیا تڑھ جی فرمائی یہ ہوں موڈیاں تے پہ دے نے کیا نو نماز دی قدر دا پتا نہیں سی کہ اللہ دا فرض اہم کہم دسیا گیا ہے. ایک کے حسن و حسین ایک کے ہسن نیتوں حسینیت نیت ہوں حسن حسین کی مطلب ہالے شریعت لاگو نہیں ہوئی تک پہ اٹھانے آ. جدو شریعت لاگو ہو گئی پھر ان سر سجدے کٹا چھوڑنا لیا آئیے حسن حسین لاگو ہوئی پھر حسن حسین نے شریت کی خاطر اس دی خاطر پھر ناز شریت دٹھا پے نے یا شریعت حسن حسین دے داز چکتی سی توجہ نہیں فرمائی کہ نماز رب کی پی لمی ہوں وہ ہسن حسین دا ناز ہے شریعت پہ اٹھا دیے جدو شریعت کا بھار کبھی ہاتھتے آیا ہے پھر حسن حسین ناز اٹھائے نے شریعت دے پھر شریعت ناز منگتی ہے علی اکبر دے آد حاضر شریعت آخری ہے پھر ہرسین سر دونا پینے وہ بسم اللہ ہوں ہاضر تم منگی جا تو ناز ساڈے اٹھایا سن اثا تر اٹھاوا گے فرمائی آئی آپ ایک پاسا ہے ایک پاسا ویکھیا نماز لمی ویکھی پر یہ نہ حضرت فاروق کے آزم سناواں میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو سرکار تقریر فرما رہے ہیں سن کتاباں حوالے سن پہلے سناوا ایک حوالہ سب تو پہلا تاریخ دمشق اسیا جلدا دی کتاب اللہ اللہ بتی ہزار دی فقیر دے, موجود اللہ yan, دے دل, دل موجود ہے اس کتاب دے جلد نمبر چودہ در لیا نمبر دو اصل کے محرکا امام ابن حضرت مکی نمبر تین امام محدث دارا کتنی حجی جناب والا فضائل دے اندر مختلف دے اندر روایت موجود صحیح صنعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انو سرکار اپنے دورے خلافت دے اندر تقریر فرما رہے سن منبر طرح تے بیٹھے تیٹے توجو نہیں فرمائی آل اللہ! حسن حسین پاک آ نے حسین پاک اسلے چھوٹے سن ایک ماسوم بچے سن تبجو بول اللہ آل ہوں ہلیا جنا ہلیا جنا یار ذرا روک نہ بولو سبحان آل اللہ حسن حسین توجہ فرمائی اسلے بچے نے تقریباً حسین پاک دی امر پاک دا میں حساب لایا سڑے کوئی اٹھ یا نو سال ہولے بالک نہیں سڑوے حضرت عمر بن خطاف تقریر فرما رہے سن اپنا دورے خلافت سی انہوں حضرت حسین آئے نال نبی سرکار کی نماز کرتے سن او لاڈ حسین نے ماں کمر دی تقریر اچ کیتا ہے فرمایا انزل ان ممبر ابی وساد اللہ ممبر ابی کا عمر ساڑے باپ دے منبر تو تر اپنے باپ دے ممبر تے جا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جان دے سن اے ہون حل حسن حسین نے انبی سونے کی نماز لمی پی ہوں سی میرا خطبہ تقریر کی ہے حضرت عمر بن خطاب نے تقریر دیتی اترے نے پاک حسین نڑیا اپنی گود چ بٹھایا پیار فرمایا پیار فرما کے فرما دے نے دسو حسین تینو کہ منج پیار بھائی میرے بی باپ دمبر تو اترتے اپنے باپر جا تین سکھایا ہے؟ <تصفح> پاک بڑے تھا اس واسطے بھائی کوئی بے مان خیال رکھے بھائی وڈا پچھو کسی آخیا ہونا مطلب بھی عمر لال مخالفت علی ہے سی وہ مخالفت کی وجہ سکھا کے بیجیا ہونا لہذا میں پوچھا حسین دسے دی گل نہیں یہ ساز ہے جیویں نبی تے تل جاتا سا بغیر کسے دے سکھاو تو اج تین بھی پہ پیا اتارنا توجہ نہیں فرمائی تاکہ کوئی بے مخالفت دے مبنی محض حسن حسین دان سمجھے, سمجھے توجہ نہیں فرمائی پاک حسین جدو دسیا نا مینو کسے نہیں سکھایا میں اپنے آپ پیانا بس عمر سرکار دے پھر آیا جی میں نا رونگ تے کھڑے ہو گئے آپ نے پگ مبارک لائی وال مبارک پھڑے آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا حسین سڈے باپ دا ممبر کوئی نیسی بیٹھو یار بیٹھو بیٹھو ہوں جا آرام نالی بیٹھے رہنا بہن دیا جی توجے بولو سبحان اللہ گل چلن پی ہے اس طرح تو مار پہ کرنا پاک حسین لجپال نو حضرت عمر بن خطاب فرما لگے اپنے وال فر کے فرمایا حسین آ جڑے والے نہ تھے اے اللہ تو بعد تو سبحان اللہ, اللہ تو بعد تسان اگائے نے اگا والا وال لیکن اس پاک کو مرنے دسیا بھی ملے جو ایتھوں نے ملے سام تر تو, تو نے کی مطلب اسا جو رفا جو بلندی جو عزت پائی ای دلا رب در تربار تو, تو ملی ہوں توجہ نال گل سمجھ اج اتھے حضرت اتھے عمر نے حضرت پاک حسن دے ناد برداشت کی تے او در نبی سرکار دی نماز دا معاملہ سنے آئی خدا دے بندے او تے ہیں حسن حسین حسن حالے حسینیت او سرے آئیے جے سرے اے حد دے بلوغنو اپڑے میں شریعت نبی دی تے آتے پیئے ہون جگہ جگہ تے۔ حضرت حسن ہسن تسین نبی شریعت ناز اٹھا پہ گئے حضرت گل سنا من لگا سناواں سدکے جاوا خدا دے آئی حسن پاک پاکر اللہ تعالی نو تکریر فرما رہے اللہ हजरत ई मामे हसन तकरीर फरमा रहे सन एक शख्स उठ खलोता तकरीर के दौरान आपू गां क्डन लग पिया बुरा भला प्या खिलाए हूं गल शरीयत आ गई तवज्जो नहीं फरमाई हजरत मामे हसन पाक तकरीर छड़ दी गां सु सुन रहे ले। او بکواس جڑی کردہ سی کر رہا سی جو برا بول رہا سی بول رہا سی سرکار اترے جدو چپ ہوتے نے اتر کے چادر مبارک پھڑی او دے وہ موڈیا پائی جے جی مبارک جو کچھ ہے سی درہم دینار دال خدمت فرمائی کسے پچھے ہزور او گالا کٹدا وے تادرا دینا میں نال درم دنار دینار خدمت کرنا وے آپ نے فرماؤ جوتا وے جو میرے کو میں پیروں ڈگ پیا گالا قدر والا ہو آپ فرما نے کیوں سن کر لج سی رگان دے لجپالا میں رگا خونی رسول ہے کہ نہیں ویکنا سی ادما سی تیرا صبر وکھنا سی تیرا خلق کے عظیم دیکھنا سی تو سابت کر دریا رگان خونے رسول تالا سن کے مینو خدمت فرمائی گئی خدا ددکے جا ہوں شریعت اتے امر نا رکھتے ہیں اتر وہ برداشت کر رہنے ہیں ہوں آپ گالا پیا کھانا تے الٹا چادراں پہ دیندا وے کیوں نبی دی شریعت آکھ دی اے تیری ذات نوں جے کوئی دکھ دے وے اودے خلاف نہ ہوی بد دعا نہ دی اونوں دعاواں دی ہے سنت پاک نبی دی اے سبحان قسم خدا دی کر کے آلا خواجہ محکم دین سیرانی بزرگ اللہ دا ہویا ہے بہاولپور شریف دے کول محکم دی <Frederic> حضرت گل سنا لگا سنا سدکے جاوا خدا دے میں امام حسن پاک رضی اللہ تعالی نو تقریر فرما رہے سن فرم حضرت امام حسن تقریر فرما رہے سن ایک شخص کھلوتا تقریر دے دوران آپنو گالاں کڈن لگ پیا बुरा भला प्याखलाए हम गल शरीयत की आ गई तवज्जो नहीं फरमाई हजरत मामे असन पाक तकरीर छती ग सुन रहे हैं वो बकवास जड़ी करता कर रहा सी। जो बुरा बोल रहा सी, बोल रहा सी। सरकार उतरे जो चुप होया आप उतरे ने اتر کے چادر مبارک پڑی او دے موڈیاں تے پائی جے مبارک جو کچھ ہے سی درہم دینار خدمت فرمائی کسی پوچھے حضور وہ گال کٹ تو تادرا دینا وے نال درہم دینار دال خدمت کرنا وے آپ نے فرمایا جو او دے کول سی او وہ دے جو میرے کول سی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بول سبھا لونے رسول ہے کہ نہیں میں سدما سی سی تیرا سبر ویکنا سرا خل کے عظیم ویکنا سو سابت کر دریا رگان کے اندر خونے رسول تا گالا سن کے مینو خدمت فرمائی گئی خدا دے ددکے جا ہوں شریعت اتے امر نا رکھتے نے اتر اور برداشت کر رہے ہیں ہوں آپ گار پیا کلٹا چادرا پیا دوں نبی شریت آخری ذات کوئی دکھ دے وہ خلاف لاؤ بد لے دعوا یہ سنت پاک نبی دی ای. قسم خدا دی کر کے کرکیا خاجا محکم دین سیرانی بزرگ اللہ دیا بہاول پر شریف کے کول जा मुहकम दिन सैरानी बड़ा वा दरबार है मेरे किबला चिश्ती शरीफ आबले आलम रिश्तेदार करीबी सी, खरल ते, खरल सी, आप जट दे आ जाट आया खूह वाला जना बेवाल वेख्या पानी दरवे पींदा मुक नी गुस्से ماریا سوٹا خون کد دیتا سر مبارک دا خاجہ محکم دین سیرانی رحمت دا خون مبارک نکل وے جدو کپڑے سامنے رنگ آیا وے निगाह मुबारक उठाई कुतुब बना के उडा छोड़े आवे, वे गुलामा पुछया हलू सोटा मारे आवे, तू कुब चा बनाई फरमाया मैनू रंगया वे मैं हूनू रंग छोड़े आवे। واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ ہاں ہزور شریت آخری جب تیری ذات کی بات آئے تو معاف کر دے بلکہ اج رنگ چھوڑ اج رنگ چھوڑ جی خواجہ محکم آئی جب سات کی گل آئے تو جو دین کی گل آئے پھر حسین واگ حسین نیت رکھا پیرا آگ بن جا جھیں دے سلطان بھاؤ کی زبان سمجھاوا سلطان لارے فیم فرما ن ج یا مر یار ہے تار اد فکیر بھیا हो जे कोई सुटारा गुद्दड़ कूड़ा कूड़ा जे कोई सुटे बेलिया गुद्दड़ी कूड़ा अतवांग अरूड़ी रही है گانام یار دے پاروں اون او قادر دے ہاتھ ڈو رساڈی بہو جھے سو ریے سبحان اللہ. اللہ خدا دے بندے توجو فرما سد کے حسن ہسن دے پہلو سن پر حرسینیت جدو آئی اے پھر حسن حرسین نے شریعت کا ہر نال برداشت کیا وے اللہ. ہر دکھ ہس کے قبول کیا ہے دسیا وے ہرسینیت نبی دی شریعت تو कदम हिक नहीं उठा हटा मासा भी तब्दील नहीं हो देना तैनू दस जावा हुरसैनीयत की हुरसैन की ए, ए। तवजो नहीं फरमाई कसम खुदा दी करके आना तवज्जो फरमा सड़के जावा हलंधर लाहौरी बोलिया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 ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں <تصفح> توجہ نہیں فرمائی ذرا بول سبحان اللہ کی بلا یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا جو اللہ کے ساتھ محبت کرے ان چوریا کھامیا پی گیا نہ پاک حسین دا ناز ایک پاس تے حسین دی شریعت اگے نیاز بھی تو ویخنا توجہ نہیں فرمائی ناز تے سارے بیان کر دے پر نیاز کنے بیان کرنی حسین دی نیاز ویخ قسم خدا کی کرک مدینا کہ وے کی مکے نلودا کیتا ہے کہ میں خاندان نو ٹو ریا کی جنگل ارپیا جانے ہوں دسیا جا رہا وے وہ جنہوں کے پیر نبی دے یار صاف کرتے سن حضرت ابو ہرا رضی اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> نا <سؤال> میرے پاک نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار امام حسین دے نال اک جنازے دے اندر شریک ہوئے نے جدو جنازہ پر کے فارغ ہوئے لے حسن پاک حسین پاک دنال دے نال ابو ہریرہ ٹھر پئے نے بننے دی وقت تے تھرے اوندے نے امام حسین تھک پئے تھک کے بننے دی وٹ تے بیٹھ گئے لے حضرت ابو ہریرہ نبی دا صحابی اے جن سب تو زیادہ حدیثاں پاک روایت چادر مبارک, چادر مبارک حضرت امام حسین دے جتی مبارک کرنا شروع کر ہوئے امام حسین فرما نے ابو حرارا خیر ادا وا صحب بھی ہوگئے میرے جتیا پیا صاف کرنا وے ابو ہریر فرما نے حسین जो मैं जानना वा तो बारे जो लोग पता लग जावे जा पैर धरती नहीं आने देन मोडिया ते चुकी रखे बोल सुभान सुभा اے ناز پیا پر وہ نیاز نہیں دیکھنے کہ وہی قدم جڑے ابو ہرائرا دی چادر نال صاف ہوج کربلا دے پتھروں دے اتنے زخمی ہوئے پھر. توجہ نہیں فرمائی چونج والے زہریلے پتھر قدم مبارک کچھ کبھی متھا مبارک جڑا مدنی سرکار دے نورانی بدن دے اتے ہووے آج جو کربلا دے زہریلے پتھر انا دے اتے دیگھ دیگ کے تے پھر کربلا دے میدان جس مبارک چکیندہ پھرے گھسیٹ پھرے سر مبارک حسیندہ کیوں اکی ہوئے پیشا کیسی پیش حسین سی حسینی. اج حسین لوگ بول سبحان حسین سی نا روپ پہ اٹھتے سن اج حسینیت اور وقایا جا ہیں حسینیت یہ ہے کہ انج نبی شریعت اگے نیاز کرج فنا ہو جا مک جا ان رول جا اس بے نیاز کے اگے اج نیاز کر پھر ویخ حسین تین شانہ اپنے گھر کے متیاد کہ نہیں دوجو نہیں فرمائی توجو نہیں فرمائی آگ سب اللہ مڑ جناب تبجو فرمائی جہل کٹے بئیمانا حسین پاک دا حسینیت والا حال جد ویخ حسینیت والا حال ویخیا پھر آخ لگ پے ہائےو رو و. وے پٹو ویخو کی ہو گیا وے. حسین دو اجر گئی جو. کو حسین میں کیا بئیمانا کہ دی جو کجاری کھڑے اوے او ظالم تو سمجھنا وے شان خالی وہی سی کہ جے میں نماز چھڑے لمبے پاؤن دے سن جے آپ مسجد چوں نکلن تے بجلی آسمان دی اگے اگے ہووے رستہ و کھان دی جاوے سبحان اللہ حسن حسین نو رستہ و کھان دی جاوے حنےرے دے اندر چانڑا آسمان دی بجلی کرے جِدھر جِدھر حسن حسین جا اوتھر اوتھر بجلی ٹردی جاوے سبحان اللہ تو سمجھنا ہے شان اوہی سی تا کر کے بدبخت آکھ دے بدبد آکھ دا وے او جی اڑ گئی جھو کو حسین دی وے آ او میں کھا لال اجاڑی تیٹھے جی ہوسین بھی چھو کجڑ گئی دنیا تسیا کہڑا توجہ نہیں فرد آئی جی ہرسینجڑ گئی پھر دنیا تسیا کہڑا وے مینو کسم علد آدھی جب کبرا قدرت میری جانے جے حسین جھونک وسی آئی ایج کوئی وسیائی نہیں بولیا سیانے آدھے اجڑیاں جھوکا دے گال اجڑیا جھوکا میرے پاپ حسین کی جھوکی جتے بیٹھا وے یزید او بولتے ہیں حسین دربار تیرے بول دے نے, ش ربا نہیں پیا بول رہی oh, اندر نام مٹے پیری حسین دے نام اللہ دے گھر متے دے دی زینت بنے کھڑے نے oh, حسن حسین شبیر و شبر میں جب بھی مسجد میں جا جی مسجد سننی ہوتے لکھا کلاؤں شبیر و شبر میں آیا واہ سونے لاب کسم خدا کی کرکیا نہ ہو انہوں نے نو پتا کوئی نہیں ناز تے کسم خدا دی کر کے آنا چڑھ کے نماز لمبی <سؤال> کراون ہسن نو سواد نہیں آیا گا جڑا کربلا سر کٹا کے پیروں رول کے <سؤال> آیا ہو قسم خدا خاجا گلام فرید کوٹ مال بولے سارے پنجابی بیٹھے جی یار من ترکی من ترکی نہ دن ہوں سارے ترک بیٹھے جبابی تو بول سریکی کا سمجھ تہن آمنا کونی تو لنگ جان یہ سرکی بیٹھا ہوں موڑ سوا دمنا سمجھو بولو سبھا اللہ خواجا گلام فرید ہے جدڑ پاک حسین مبارک کٹیچیا دس محرم وہ آنجو خواجہ فرید کیا کی آخی جانا وہ آ جدڑ یار دن فنا کر کے وسال ہوی دن تو عید ہے فرمائی سرکی اج دے نے سننی سہیلی سننی سہیلی اپنے نال نو پیکتے ناتے میں تھوڑا آخنا آرف کی گل آرف جانے توجہ نہیں فرمائی آرف کی گل آرف جانے کی جانے نفسانی اور اپنے سہلی شیر ربانی ورگے میرے والی گولوی ورگی انہوں پہ اور دہیڑ سیالی سخت بئی سننی سہیلی سکھڑ سیالی چول نہیں سگڑ دیاڑی سونی سہیلی سگڑ سیاری دندے سخت بئید شکھد پینڈے سخت بئید روڑ پیت کو سمجھوں شادی سوج بھر جر جنگ اشرام ہر رم اشرام ہر رم ساڈڑی پینڈے سخت بول سبادلہ مر تے تکھان دے پہاڑ آ مسیبت کے پہاڑ ٹھن ادونا ساندیا ہاں لواج ساری ہو گئی جی توجہ نہیں فرمائی اور باقی صحیح گل ہے یار جو رکھ کے تیر مارے سینے ہو چاہیے وہ تو چاہی تے تیر وجہ تاشک تیر چڑھا توجہ نہیں فرمائی وہ آدھا سونے تیرے ونوں پہ آ تیر, تیر سان فنگا پاک حسین کربلا حسینلات میدان حسینیت حسین وکھائیے کی وکھائیے بولو بولو ذرا حسینیت حسین وکھائیے سلطان العارفین نو لیا گل پر آرف عارف کی گل آرف ہی جاندہ آر میاں کنگ شریف والے میاں صاحب جاندہ فقیر بندہ سی جٹ بندہ سی پڑیا پڑھیا کو نہیں سی اڈا تو میاں صاحب رنگ ہی بڑا چڑا چھوڑا سا نیا تھا بڑا کچھ پڑھا چڑیا جی, گجرات تو ایک مولوی صاحب آیا گلا جہجا مڑ شروع ہونے تو ہو ہی اندیعن. گجرات تو ایک مولوی صاحب آیا لاہور کافی صاحب تو کہن لگا یار کوئی اللہ کا تھے اتنے دس یہ زہرت کریے اس آ جٹ بیٹھا کنگ ہے قوم کا ان کی چل زہرت کریے اس آخیا یار پیر بار شاہ فکیر اللہ کا شاہ فقیر نہیں ہو سکتے پتر جٹاں کے موچیاں تیلیاں کتوں فقیر ہو گیا وہ جب گل حافظ صاحب حافظ صاحب لگے یار تلتے سی ویخ سہی جی تیرا دل منے آ جان د فڑ لینا ہونا چلو لے آپ اپنے نا تو میاں صاحب اجرے بیٹھے سن اور دونوں بےلی بہان لگے نا میاں صاحب فرمایا حافظ جی مل پیر وارش شاہ کی آخیا حران ہو گیا مولوی نے آخیا ہے مایا ہوں سا جٹانے پکیر نہیں ہوں بندے گئے بابے وہ لاہور والی گل دس دیتی اے بنیا کی اس آخر گل ہے میاں صاحب فرما لگے مولوی جی وار شاہ سی اللہ درف تے آر ایف دی گل آر ایف ہی جان دا ہے آل اللہ تو نہیں جان سکنا فرمایا مولو جی اس دا مطلب میں سمجھاوا ان آخ جی سمجھاؤ نے فرمایا مولی جی جٹ کا بندیا جیم تو فرمایا جہالت کادے تو بنتی سکھا جیم تو سکھا جی موچی کا سگمیم جی تو, تو فرمایا میں میم تو تکبر اکتے فرما مولی جی تی بار شاید فرماندہ جنہ چہالت مہ تکبر ہو فقیر نہیں بن سکتا توں ایو جٹا موچیاں دلائی پھرنا بول سب رب سونے کا سید پرا کھلوتا رہے تو موچی ننگ چھوڑے ہوں او تو نہیں با فرمان سناو बुले शाह फरम चलो वेखिए उ मसी तनने लू जदी तंजना दे पे दुम चलो वेखिए मसी तनने लू जदी तंजना दे पे दुम ओते मै वहादत्त बच रंग नहीं पुछदा जा तु देखी हो तुम بول بول سب سب خدا دی کر کے آنا سد کے بیا واہو میرے پاک حسین حسینیت کر بلالت رکھائی سی کیا مطلب میرے پاک حسین پاک حسین توجہ فرمائی فکر و عمل نبی دی شریعت کے دی مطابق سراپا حق جو سی حسین پاک نے دا اظہار ارمایا وضاحت میں ہالے اگے کراگا ایک شیر سلطان باہو کا سناو سلطان لارفی نرما ہے آش سوئی حقی جڑا مشوق دے منے ہو اسک نہ چھوڑے یارا مکھی نہ موڑے موڑے انشک نہ چھوڑے بلیا مکھی نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے او جت و لکھے رام اس ماہی دار ات لگے او سے عدہ <تصفح> علیدا سچا عشق اس لیدا صرف راجنا پن سبحان اللہ اور سن میرے پاک حسین حسینیت یہ کہ مومن دا توجہ توجہ ہے کوئی نہ دا جڑا ہاکم نبی پاک دے طریقے تو ہٹیا نہ ہوئے توجہ فرمائی حسین نیت فکر فکر و عمل کا نام ہے حسین ابن علی کا نام ہے توجہ نی فرمائی حسین ابن علی ابن رسول ہے حسینیت ہے توجہ لال حسینیت یہ ہے کہ حاکم کا کوئی عمل نبی دی سنت طریقے تو ماساوی ہٹیا نہ ہوئے توجہ نہیں فرمائی گل حسین ایک ہی تھے لیکن حسینیت وہ کبھی شرک پوری کی شکل میں آ جاتی ہے توجہ نہیں فرمائی کبھی شرک پوری کی شکل میں ہے کبھی فاروق اعظم کی شکل میں ہے کبھی مولا علی کی شکل میں ہے کبھی صدیق اکبر کی شکل میں ہے کبھی عالم کیر کی شکل میں ہے کبھی مصطفی کے مہر علی کی شکل میں ہے کبھی پیر سیال کی شکل میں ہے کبھی بابا فرید کی شکل میں ہے کبھی حضرت اجمیری کی شکل میں ہے کبھی مجد الف ثانی کی شکل میں ہے حسین تو ایک ہے حسینیت لاکھوں شکل میں آ جاتی ہے بولو بولو سبحان اللہ میں توجہ اور گل سمجھی کیونکہ حسینیت اس فکر و عمل کا نام ہے جو میرے پاک حسین نے نبی کی شریعت سے سیکھا ہے کہ جس اندر وہ رنگ پورا شریعت فکر و عمل والا ہوسی اتے آخان گے حسینیت کلندر اقبال بولے سناوا سناوا بولو بولو اقبال فرمان کاف لائے جا ایک حسین بھی نہیں تف لائے میں ایک حسین بھی نہیں گرچ ہے تاب بھی گیسوے تجی لو فرات توجہ نہیں فرمائی وہ مطلب وے کہ وہ آئے حسینیت حسینیت دا کردار کرنے والا بندہ نہیں پیا دستا توجہ فرمائی حسینیت ایک کردار اور ایک سوچ اور فکر کا نام ہے توجہ نہیں فرمائی پاک حسین ایک فکر رکھتے سن سوچ یہ رکھتے سن کہ حاکم ہو تے نبی دی شریعت تو ماسا ہٹیا ہوئے یہ اسلام نہیں ہو سکتا نہ مسلمان برداشت کر سکتا توجہ نہیں فرمائی اللہ! اے حسین پاک پاکی زہنیت سی ہر لگے شریعت سے نبی کے طریقے سے تو پھر ہم تسلیم نہیں کریں گے جو منو تے پھر اصا آخان گے بہتر ای پر منیندی نہیں منیندی نہیں اصا اس در جمے ہی نہیں جدو باطل نا لیے توجہ بول بول بول سبحان اللہ یہ ہے گل ہوئی سیڈر تسلیم یزیدیت کی یزیدیت ایک فکر و عمل کا نام ہے توجہ نہیں فرمائی حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کے ناطے سے دیکھو تو پھر یزید صحابی کا بیٹا ہے صحابی کا بیٹا ہے لیکن اساں یزید اس واسطے دشمن نہیں تو نہ پا اس واسطے دشمن تھن کہ حضرت معاویہ دا پتر ہے توجہ نہیں فرمائی حضرت دے بھی پتر ہو سن میری گل تریج کی تھی دوسرے. حضرت دے بیٹے بھی ہو سن پاپ حسین نا نال کیوں نہیں لڑے آملا. پاک حسین معاویہ کا بیٹا ہونے کے نا سے اگر دشمنی رکھی اداوت ہے ہو پا کسین اکھ وکھاؤں جے میں یزید نو بخائی ہے پر جی ادھر لڑیا ادھر آیا ہے تو کربلا دم کا لایا ادر نہیں دوسرے پترا نال تو معلوم ہویا بات خالی معاویہ کے بیٹے ہونے کی نہیں تھی بل بات معاویہ کے بیٹے ہونے کی ہے ہی نہیں بات کیا تھی یزیدیت ایک فکر و عمل کا نام ہے پاک حسین نے ان دی سوچ ویکھی یزید دی یہ سی توجہ گل سمجھی کہ حاکم حاکم اگر شریعت دے خلاف بھی چلے جیوے چلے تو من لو تسلیم کر لو حسین نے رکھ دے سن سوچے رکھ دے سن شریعت کے خلاف چلے تو تسلیم نہیں کرنا اور ایسی فکر یزید دا کہ وہ آدر سی ہاکم ہٹ جاوے تو تا بھی ہاکم ہی منو منو انو تسلیم کرو ہر صورت جو آخر تسلیم کرو پاک آخیا نہیں ہاکم کو صورت میں تسلیم کرو جب وہ شریعت کے مطابق ہو جو نہیں فرمائی تزیت دا عمل کی سی وہ تو فکر سی نا سوچ سی آزاد سوچو دی تے عمل کی سی دس ہونا دسا بولو بولو بولو تاکہ تیرے سامنے یزیدیت نکھر آئے نا قسم خدا بھی کر کے آنا اسان خالی یزید دے دشمن نہیں اسان یزید یزیدیت دے دشمن توجو نہیں فرمائی آل اللہ یزید دی یزید یہو جی سوچتے ہو جی کم نہ رکھتا شرع جی دے خلاف سن تے بات والے سن جے جی انج دے کم تے انج دی سوچ یزید نہ تے کسے یزید نوں خلاف نہیں سی بولنا نہ حسین لڑنا سی تے نہ میں ان خلاف جلسے کرنے سن جے جی کرنے پہ تے معلوم ہوا اندھے کردار دی وجہ لار پہ کرنے آوالے دولو بولو بولو بولو <سلام> یہ حوالہ البدایا نیا تاریخ دی مستند کتاب جیل دمبر پنجی بیروت تو چھپی ہے سفر نمبر سات سو انجا جس جس مبارک شخصیت کو جس مبارک شخصیت کو درباروں پر روک دربارہ تے جان تو روکن آلے قوم برادری امیر المومنین مندیے دیئے تیان دیئے انواں کھرا مطلعہ رائے تے بڑا چنگا سی یہ او سے مبارک شخصیت دا عمل در سن لگا توجہ نہیں کی کی وقاد روویہ انہ یزیدہ کان کا دشتہارا بل محاذ و شر بل خمر ول گنا و سید و اتخاد گلمان ول قیاان ول قلاب ون نپاہ بین الباش و دباب ول قرود یومن اللہ یوسب ہو مخمورن و کان کردا کرادا اللہ فاراسن مسرا جا تن بے حبا لن و یسو کو بے ہی ول بے سل کا کلا نے فض و کدال کل گلمان و کانا یوساب کو بین الخل و انام دت ہو و انہو غیر کا. اللہ! اللہ! اے بارت پڑیے تاکہ اے سمجھو میں پورے حوالے گل کیونکہ مول بھی کٹ کے وقار ہاں اگریز سور جو آخیا میں بار صورت اے بعد میں آخر فائد پاوا گا ذرا اللہ ذرا دور بول سبال مطلب اکھ یزید مشہور کم جڑے سننا کہڑے ایک تو آخے ساز واجے کی یہ سنتے جائے جے اے ہوں یزیدیت بیان کر رہے رہا کی حسینیت بیان کیتی کی نا کی تھوڑی جی جھلک وکھائیے پوری حسینیت کون بیان کرے بل مار دے ساز واجے سن دا سی و شرب الخمر شراب پیندا سی ول غنا گانے سی و سید شکار کھیڈدا سی اوارے شکار ولی اتخاذ الغلمان لڑکے کوڑے کوڑے کوڑ رکھدا آریاں کول رکھدا سی ول قیان لونڈیاں رنڈیاں گان آڑیاں او کول رکھدہ سی ول کلاب کتے رکھدا سی شوقیہ ونتا ح بینل کباش چھترے لڑاوندا سی چھترے لڑاؤں دا سی آپ پاس ہے جمیں دنگل تے۔ دنگلتے ودباب رچ لڑاؤں سی رچ کتے والقرود باندرانو لڑاؤں دا سی ومامن یومن اللہ یسو بے ہو فی مخمورا صویر اٹھنا ہے اے اپنی باد شاہی دے دورے چونے کرتوت کیتے سان صویر اٹھنا ہے شرابے چونے باندرانو کوڑیاں دے اٹھے کے۔ گوڑیا بجا نسا باندر چیکنے نے انہیں پچھوں چیر مارنے نے سلاد لین تماشا ہو رہا ہے بھائی یل بے سل کے رد باندر سونے دیا ٹوپیاں پواؤں گا اس جدو باندر جو بن گیا توجہ نہیں کی سیا آ ہم جن سب ہم جن پرواد کبوتر با کبوتر باز باز باز کبوتر کبوتر پاک حسین مولا دا شیر جو سی انہ چیزوں کوئی تعلق نہیں سی وہ ہمیشہ یاری رکھتا سی اللہ دے قرآن یا نماز یا جہاد ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن ایک میرے پاک حسین دی آن پہ شان تجنی فرمائی اللہ اور کم سی باندر دے سرا تے ٹوپیاں سونے دیا یہ میں آنڈیا نو سونے دیا ٹوپیاں پوا سنے آ کے جدو مر سی کوئی باندر تے پھر روا سی باندر مر جہ کے روبنا کال نقل کی تاس کے وہ مریا سے اسے واسطے سی بھئی باندر جہا ایک وہ چکی پھر دا سی. تے باندر اس تے باندر آ چاک ماریا. تے یدید وٹ کھا کے تھلے ڈگیا آخو مریا ہی باندر ہوں یزید کا مریا باندر ہوں مریا تبجو نے ہر گل سمجھی جیڑا نبی دے دین کانڈ نے توجہ نہیں فرمائی جیڑا اللہ دے دین دی خاطر مرنا گوارا نہ کرے پھر وہ باندر ہی مارتے تو چنگی موت پھر وہی ہے جیڑی پاک حسین ونگ دین واسطے آ جائے ہے کوئی نا جی میں آخ شروع پہلی وارہ میں سنا من لگا تو سر کدی یہ گلا نے بولو بولو یہ اللہ کی مہربانی نال خاجگاہ چشت کا صدقہ یہ گلا نویاں تازیاں سنا میں جی تبجو نال سبحان اللہ آخر نہیں ہے رب چاہے اللہ سونے دے فکیلان دا صدقہ یہ میں گل اس واسطے پیا کرنا تاکہ یہ ہے یزیدیت پاک حسین تے شراب تو ایسے دور نستے سن ای ہوئے ہوئے پاک حسین دا باپ علی فرماندہ سناو یزیدیت سنا تے۔ گانے واجے سنتا سی آن کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کر کے دسو کدی واجے حسین حسین دن مبارک سواد لے سن قرآن اللہ یزید سواد سی لاجے دینا اللہ بھی مارگا شیطان کر لگا یا اللہ لانت پا کے مینو جو بھیج آئی تیری بانگ تے ہے تے میری بانگ کہڑی میری آواز بانگ بھی تے دس اللہ نے فرمایا تیری بانگ ساز واجے نے جتھے وجن گے تر آپ کٹھے ہو جان گے فرمائی کٹھے ہو جان گے یزید سی شیتانی باغ شیطان دی چنگی لگی حسین سی رہمانی باغ رحمان دی چنگی لگی جیڑے جیندے بیٹھے جو جی اچھی آخو صبح <تصفح> گے سڑ وہ شور بل خامرے شراب پیتا تھا شراب نبی کی شریعت میں شراب اور پشاب برابر ہے پشاب پیتا تے تا بھی سمجھ ایک کے شراب پیتا تے ایک کے تا کر کے خو دے وچ شراب دا کترا ڈگ پوے خو پلیت پیشاب کا کترا پلیت شراب نبی کی شریعت میں اس وجہ سے حرام نہیں کہ خالی یہ دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے نہیں یہ پیشاب کی طرح پلیت ہے جی میں پیشاب حرام ہے اے میں شرابی مولا علی مشکل کشا فرماندہ میرا پا کلی فرما نے خوش شراب کا کترا ڈگ او کھو مٹی کے بر جے اس مٹی دا گے جیڑا ڈنگر اس کا کھاگ گا علی ادا دھو پیوے گا سونے والا سبھا اللہ اللہ! آ, جس علی ولایات منڈنی ہے نا ولایت منڈنی ہاں او علی شراب نشے تو دور نستا ہے توجہ نہیں فرمائی مرادا علی کا نام پیا لینا ہے پتہ نہیں علی کنا پاک درجے دوسری سن علی ہیں شراب کے کو میں گر جائے کٹی بند ہو جاوے اس مٹی منار بنے میں علی اس منار تے کھڑو کے اپنے رب رحمان دا نام نہیں لوا گا صدقے صدقے تمارے تمارے تمارے منار شراب کا قطرا خوہ خو مٹی بند مٹی دا اتے منار جو دے منار دے اتے من کے مینار جڑے مینار اپنے رب سونے کا نام نہیں لوا تھلے جو پلیتی پی توجہ نہیں فردا رحمان نے پایا لے کے زمین پہ آیا اللہ کی بار گاہ لگا مولا تیری بانگ ہے آواز ہو گی ہوٹے ہو جان گے تر میری آواز بانگ بھی تو دس اللہ نے فرمایا تیری بانگ ساز واجے نے جتھے وجن گے آپے آپ کٹھے ہو جان گے توجہ نہیں فرمائی ججن گے تیرے کٹھے ہو جان گے یزید سی شیتانی باغ شیطان دی چنگی لگی حسین سی رہمانی باغ رہمان دی چنگی لگی آə. بول, بول سب جی بیٹھے جی اچھی کو سبھا اللہ اگے سن و شر شراب پیتا تھا شراب نبی کی شریعت میں شراب اور پشاب برابر ہے پشاب پیتا بھی سمجھ ایک کے شراب پیتا ایک کے تا کر کے خوہ درب کا کترا ڈگ پہ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 मेरा पा कली फरमा खूह देब का कतरा डिग पवे खूह मिट्टी के नर जा उस मिट्टी के उ जरा डंगर उस का खाएगा अली दुद्ध नहीं पीवेगा ही ولایات علی شراب نشے تو اور دور ہے توجہ نہیں فرمائی مراد علی کا نام پہ لینا تین پتہ نہیں علی کنا پاک سی درجے پاک علی پاک نے دوسری روایت سن علی فرماتے ہیں شراب کا کترا کورے میں گر جائے کٹی بند ہو جاوے اس مٹی منار بنے میں علی اس منار تے کھڑو کے اپنے رب رحمان دا نام نہیں گا صدقے لواگا مینار شراب دا قطرہ خوہ خوہ مٹی بند مٹی کے اتنے مینار جڑے ات مینار اتنے میں کھلو کے اپنے رب سنے دا نام نہیں لوا گا تھلے جو پلیتی پی توجہ نہیں بل تے ذرا عبرت واسطے سانو بھی سوچنا چاہیدا ہے علی تے شراب دے قطرے دے آن تھلے آوے تے آندے نے ٹھلے پیا ہوے تے موں تو کھلو کے اللہ دا نام زبان نال نہ نا لاواں تے اساں اشتہار لاویے نالی دے اوتوں رسول اللہ دا نام تے رب دا اوتے ہوے تے تھلے سامنے ٹٹی پئی ہوے یار سوچن دی گل ہے بولا اپا علی آلے تے نہ بنے نا توجہ نہیں فرمایا یار سم خدا در کے نام دعا کر شلا مولا ادب دی دولت عطا فرماوے تو میرے امام کتوں ادب والے بندے لے آئے بندہ امام مالک رحمت علیہ نبی دی شریعت دا دوسرا امام ہے مدینے شریف دا امام سی وچ جا رہے سن کسی شخص نے ٹردیا آپ تو نبی پاک دی حدیث پوچھیے حضرت امام مالک کوڑا چکیا پانچ سات مارے نے فرمایا بے شرم بے ادبا حضور دا فرمان رستے ٹردیا پوچھنا ہے تینوں ادا بھی نہیں چل اپنے گھر جا وسل گا۔ کپڑے بدلانگا خوشبو لاوا گا اچھی تھان تے بیٹھا گا تھی وضو کریں ورسل کریں میرے سامنے دو سال ہو کے بیٹھی پھر میں نبی دا فرمان سنا قدر کی گل ہے نا سیانے آدھے نے کھوتے کی پتا گلکند کی توجہ نہیں فربانی سانو قدرہ کی سانو کی پتہ نبی سونے دی شان دا قدر دا, آپ دے فرمان دا قسم خدا دی آپ بیٹھے نے امام مالک تقریر فرما رہے نے تقریر حدیث پڑھا رہے ہیں آپ چہرے مبارک دی رنگت بدلنی شروع ہو گئی شگردہ پوچھے بعد حضور خیر دے سی چہرے مبارک دا رنگ بدلتا سی آپ نے فرما جدو حدیث پڑھا رہا سا تو میں نے بچھو ڈنگ مارنے شروع کی تیلے میں نے ڈنگ مارے سویے بھائی تو فرمایا میں کہا جانتے نکل جاوے پر حضور دا فرمان نہیں ٹوکاں گا آنکھ آنکھ سبحان اللہ آرے فے کھڑی فرماؤن ہے بے ادبان مقصود ناسلی نہ درگاہ ٹھوئی چنا سکیا کوئی اللہ ان شراب دی گل کی میا نو جہے شراب دا شوق رکھتے وہ کسے نے پیشاب کی بوتل بھی چڑھا لے ہاں نبی شریعت شراب پیشاب برابر جو تے, اے تے اپنا سودا نہ ہنگ لگی نہ پٹکڑی وہ تے جاؤ تے نپی چو تے مری چوٹی چو, چو. پوس پیسے دے پہلا تے تو جا کے شراب گارے چاہیے توجہ نہیں فرمائی بہر ہم حسین ہے میں اچھا یزید کی کرتا سی شراب پیند میں پیندا سی تیرے ملک تیرے ملک تھڈو شراب دیا فیکٹری آج آؤ نا مرید کے والے پاس تو رن تو ایس ہاتھ دوروں ہی خوشبو مبارک آ لگتا ہے جی کوئی سور مریا پیا گیا والے موڑا کی سواری ناک کپڑے رکھی بیٹھی آئی ہے کپڑے رکھی بیٹے لائی آؤ ترقی توجہ خدا بندے حسین علی داسی او پاقی تہارت حسین در یزید کام ول کے نا گا گاؤنے یہ کام کسی دبل بولو گا گاؤنے وسائد شکار کرنے شکار کتے کٹھے کر لے کدی بارلوں کے شکار کرنے کدی دے شکار کرنے کد رچانے کدی دے شوق سانوں ان دا شوق یزید رکھدا سی و تا دل گلوانے ول کیا ول کلاب کتے رکھنے شوق آستے پالنے تے مکھن کھوانے آ بڑے پیارے لگتے نے توجہ نہیں فرمائی شوق دے کتے شوق دے راکھی دا کتا نبی دی شریت جیز گھر کا شوق کا راکی کا کتا جائز شوق حرام شوق کے کتے رکھتا سی روک لوڈیا رنڈیا رکھدا سی یم سی میرے پا کسین سارے کماں تو پاک اِنما اللہ نے ان پلیتیا اہل بید تو دور کیا اے ساریا پلیتیازیت کھتے لڑا ہری ندی کے حوالے دال ارد پیا کرنا وا لڑانا آپس لڑا سلمی زیاتی ایک دوسرے دوسرے تو کٹا ترا یہ سلمی بے زبان دے اتے قسم خدا دی کر کے آنا ہی ہاں جی یہ حرام سی اے حرام کام کرتا سی باندر لڑا باندر مٹھا دینا اے سارے پلیت کم یازی ادھر سن میرے پا کم ایک بھی نہیں سی میں حیران ہونا وا بے سکول دیا کتابوں لکھ ماریاب بڑا کچھ لکھا ہوے یہ بھی لکھے آئے آخر حضرت مرتے جنابے سارے گالے سن دے ہوں سن فلان کرتے ہوں سن میں آئیمانوے کام یزید میرے پاک حسین تے تو نبی صحابہ دا نہیں سی فرمائی ہوں یہ یزید کا کردار سی او فکر سی اے عمل سی اے یزیدیت وہ حسینی توجہ نہیں فرمائی ہاکم ہاکمت حاکم, حاکم نبی شریت دے مطابق ہوگی وہ حسینیت توجہ نہیں فرمائی زوک نال بول سبھا لم تجویت دائ تارف کرایا یہ سارے کول تو کم کوئی نہیں نا آپ بیٹھے مڑا تو اللہ کی مہربانی سارے حسین بیٹھے نہ آپ دہلی توجہ نہیں فرمائی داڑی میں گل کر نہیں سکتا کیونکہ یزیب کی دہڑی ہے سی یزیب کی دہڑی بھی سر سے پگ بھی سی ہاں جی کپڑے ہوں کپڑے بھی سی پینٹ شرٹ کون ہی پہ پینٹ شرٹ ہے ہی پونی دی توجہ نہیں فرمائی اے عذاب اللہ کا ہونی ندل ہوا اے پینٹ شرٹ دا عذاب جہا ہے نا خدا دا یہ صرف ہونا ندلویا یہ پہلا کون ہی تھی ہوندہ ایمان حیث عذاب نہ ہوں توبہ توبہ توبہ توبہ میاں نہ ہوں نا جدہ تیلا نراز ہوگئے انہوں آن دے وار پائنٹے بھائی بندہ نہ بان جوگا نہ کھلون جوگا کوئی دوائی خدا دی آکھ رہا پھرے جی پشاب بھی کرنا ہونی کر سکتا کھلوتا ہی ہوتا کھوتے آگے اونٹ اپنی لینٹ والا کردیت دربان ہستا فرولہ تو ہونا خدا ہے آپ ہی میں اگلے دن بات بیٹھا تو منڈے پینٹ والے دو تر نال آ کھلوتے میں پتر ناراض نہ ہو اجے جی. اے خوشی نال پائی نے یا تانوں کسے ٹھکے نال پوائی اوان دے چاچا اساں تے شوق نال پائی پھر میں پتر میں جٹ جا جے دیسی جے بندا اینے سوڑے کپڑے کھوتے نوچہ چا پواو تے کی کرے گا او ساکھیا چاچا او تے مارے گا بھئی میں مصیبت کیڑی نو پھڑرا نہ پی اگے میں کیا پو من سمجھ نہیں آتی بھی کھوتا پریشان ہو سی تو تھی خوش ہوئے پھر تھی کھوتے بولیا باہر خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے اصل گل ای ساری اکل جو کتھی سانوں ہوں پتا ہی کوئی نہیں سکھ کی دکھ ہے توجہ نہیں فرمائی جی سان تمیز ہوگی لگے اللہ! توجہ فرمائی بار صورت اے ہے ہوں میں پوچھنا بھی اے جڑے کام اے ساز واجے والے شراب پیو آے گا گاڑ آ شکار کھیڈ آئے رنڈیا تیر کتے تارا کام رچ کتوں کے دنگل جانور لڑا میلے ٹھلے اپنے کول تو کوئی نہیں نا یار کی پہن دو کتنے نکل آیا گل کرنے والی اللہ دی میر کی مہربانی والا سب مسلمان حسینیا کہ جدید بولو تو سی حسینا تو پھر یہ کام سڈے ہے ہی نہیں جھٹھو بولتے جی بولیا اگا ٹرا اسزی اندر تعارف کرایا ہوئے حال وی بلا ہونی ہے جتنے مڑ یزید بھی لکے گا یزید بھی نکر چکھ گا توبہ توبہ اے تیرے نالوں ہی, ہی نے کوئی <تصفح> او کی او نو نے یہودیت توجہ ہی فرمائی سبحان اللہ ہن سن <تصفح> یزیدیت مردہ باد ہو گئی لگ کہ نہ یہودیت زندہ باد ہے ہن یہودیت کی ہے یہ سناوا <تصفح> <تصفح> سن یزید اے عمل کردا سی جڑے سنے نہیں تے سوچ رکھتا سی کہ نبی کی شریعت سے توجہ اگر حاکم ہٹ جائے تے پھر بھی قوم حاکم تسلیم کرے توجہ نہیں فرمائی تے یزیدیت کی يہودیت. حاکم حام اپنی حکومت چ خدا رسول قرآن دین نا دی کوئی شہ مننے ہی نہ کہ خدا بھی کوئی ہے رسول بھی کوئی ہے نبی بھی کوئی ہے دین بھی کوئی ہے نہ حکومت پوری دی پوری شیطان دیتا بے ہوے۔ قانون بھی پورا کافر شیطان دا دے دا اپنی مرضی تے جناب نظام سارا مرضی دا حکومت کدی خدا رسول دا تصور ہی نہ رکھے کہ ان کو رب بھی ہے جس کو رب کہتے ہیں سمجھے وہ مر چکا ہے جس کو رسول کہتے ہیں سمجھو وہ کوئی انسان نہیں تھے جس کو قرآن کہتے ہیں سمجھو وہ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو حکومت سے باہر نکال کر پھینک دو اس کا کوئی حق نہیں بنتا معاشرے اندر معاشرے کے اندر لوگوں دے وچ کاروبار کر دیا معاملات کر دیا رہ بہن دے اندر معاشرت کے اندر نہ حرام ہو نہ حلال ہو نہ پاکی ہو نہ تلیتی ہو نہ اسلام ہو نہ دین ہو نہ غیرت ہو نہ ہیا ہو تمام چیزیں اٹھا کر ایک پاس رکھ دو اپنی مرضی ہر بندہ اپنے نفس دے مطابق خواہش پوری کر کے زندگی گزارے اے ہے یہودیت جران دین اسلام رسول نبی تصوری تصور ہی نہ ہوئے یزید تصور تو رکھتا تھا مانتا تھا خدا بھی ہے رسول بھی ہے قرآن بھی ہے لیکن وہ یہ کرتا تھا گنا کرسور رکھتا سی کہ جو بھی اصل آزادی کر لئیے سال حاکم منی رکھا جی یہودیت خدا دین قرآن ایمان دا تصور ہی کوئی نہیں اٹھا کر آدھے نے ایک پاس رکھ دیو دوست یزید یزیدیت لے کے ٹر گیا لیکن اج پوری دنیا دے اتنے یہودیت مسلط جو نہیں کیتی میری گل سے میری گل سے پھر نہیں توجہ ہوئی گل یزید ٹر گیا یزیدیت دیت نا پیا باد لیکن یہودیت ہر گھر میں زندہ باد ہے ہر گھر یہودیت زندہ باد ہے میں پوچھنا پوری دنیا کے کوئی ملک لے سکنا ہے نام جب نبی پاک سرکار دے قرآن شریعت دا قانون ہوگی توجہ نہیں فرمائی حکومت یہ تصور رکھ دی قرآن اس قابل ہی نہیں کہ چپڑا سی بنا لو قران دا پڑھیا شیر ربانی ورگا اللہ دا کامل ولی ہووے لیکن سکول نہیں پڑھا تو چپڑا سی نہیں لگتا لگ سکتا یہ مطلب قرآن انہ دی نگاہ ردی ہے اتنا بےکار کہ اس چاق بناون دی اہلیت کیا اے سی چپڑا سی بنالیت نہیں ہوں ہے مسلمان اپنے آپ کہ لیکن اپنی قرآن کتاب نا اہل سمجھد حکومت دین دے تصور تو ایک پاس ہے. تصور تک نہیں دین دی کوئی پابندی ہے ایمان دسو جڑے ملازم ہیں گورنمنٹ سے گل کرو قرآن دے قانون دی تو مولی جی اسا دے, کی تے دے تصور چ رسول اللہ د قران تے ہونا سی دے پابند نہیں محمد مصطفی دے قرآن دے پابند <تصفح> کوئی جو بولو سبحان اللہ, اللہ. یہودیت ہے یہودی فکر و عمل کہ دین ہے ہی کوئی شہ نہیں اپنی من مانی ہر بندہ کرے اس کو کہتے ہیں آزادی کی کہتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے جی جی مرضی کرے جی میں مرضی اٹھے بگے دین کون ہے جو مداخلت کرے تاں کر تک آتے مولی جی مسیح رکھ میں بس سے چڑیا تو دیا میرے آدھا تھان ہی ویک لینی ہے ہر تھان جڑ میں کہو تھان کہڑی مسیح میں کہو تیری مونج کٹی چی بھی رب نی تھانتی گئی رب کی گل مسیح ہوئے شان گل ہر بازار دھرتی کب رب دی گل صرف مسیح دکان شیطان گھر شیتان بازار چی شیتان بھی شیطان کوٹ چی شیطان ہر پاس شیتان تب کتنے ہوے مسیح معلوم ہویا مر میں جی گل کیتی بیٹھا واقعی وہی نکلی یہ آندے خدا دین کا کوئی تعلق نہیں یہودی فکر و عمل یہ ہے سوچے رہے کہ دین شہی کوئی نہیں جس کو دین کہتے ہیں وہ بندے کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا سود کھاؤ رشوت کھاؤ زنا کرو چوری کرو ڈاکے مارو جو مرضی دین نام کی کوئی شہس میں داخل نہیں ہو سکتی تعلیم پڑھو تے, ہو ہو تے, ہو تے معاشرہ ہووے تے غیرت اور ہوا تو خالی ہونا ہو مردوں دے نال کٹھے تے رن جہاز عورت فون کانا لاؤ تے ہیلو تے اگو مسلمان دی دھی بولے آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے ہے یا یہودی کیونکہ یزید اپنی دھی بہن اج نہیں رول سکیا رنڈیاں باہر یعنی کافران رنڈیاں رکھتا سی لیکن اپنی عزت انج نہیں رول سکیا نہ اے سوچ رکھتا ترقی ہوں پوچھو فون چسلمان کی بازی رلدی پھر دیے تے ہندو ملان اے نمبر تے مسلمان دی کی دی دھینوں بھی آخری آپ کے مطلوبہ سب نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے سکھ سیتھ ملاندہ نمبر تے ساڑی دھی دا نمبر فاٹ مل جاندہ ہے اگر کافر ملاوے چوڑا ملاوے یہودی ملاوے شریف ملاوے کمینا ملاوے ہر ایک دنال ساڑی بیٹی دا نمبر مل جاوے وہ بیٹی مشترکاؤں دیئے نا توجہ نہیں فرمائی جڑا غیرت مند نے انہا دیا دیا مشترکاؤں دیا نے اس طرح مشترکہ ملا پوچھو نے ترقی ہو گئی مالی جی جی نہیں بولے گی مڑ ترقی کی ہوگی نا مراد ہے باجی کا نمبر ہندو نال جو نہ ملے تو ترقی نہیں ہو <سلام> اچھا ایمان دسو دے مبلائل دبلائل دے مرد بولے مسلمان مرد بولے آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں اگلا میرے خیال تو ڈر جائے گا है? کیا تیرے میرے سنگ دے تو تننے کھڑے ہیں خبر دے تو مسلے دی, دی بھی خبر تھی دھی جیڑی عورت بانگ نہیں سی پڑ سکتی سیاح آندو ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے ہر ردی شہ کو باہر نکالا جاتا ہے اور ردی ہے گوبر او کیا ہوتا روڑی تے سونے قیمتی پیا کپڑے کپڑا فیر کپڑے کپڑا فیر کپڑے پیٹی فی پیٹی پیٹی پیٹی اگے کلاشر کو باہر پیا منجی ڈا کے بازار کھڑکار ہوئے ماشا جا پیا اے سونا پیٹیاں وچ وے چپایاں کے تے کلاشن کوف رکھی پیا ہے تے کوئی تینوں نہیں آندا ہے سختی کیوں کی تی کھڑا ہے تے جس عورت نے بختہ علی نے اے ہوئی سونا پامنا ہے ہوں دے چھپامنا سختی آنا ہے توجہ نہیں ہو کی تی پاؤنا پاونے ایال ہے جن پاؤنا ہے ان کا خیال ہر میں پوچھنا سونا قیمتی ہے چھپانا پیا کہ نہیں تے گوبر کتنے رکھتے ہو روڑی تے معلوم ہویا قیمتی شاید لکائی جی ردی شاید باہر سٹی جی کیتی کی جی سکول یہودیت یہودیت یہ آدھا عورت باہر اسلام آخ داوے چھپ جاوے جا خاتون جنت و حسن حسین بھی اما وگو سڑک پور تاجدار دی اما وانگو, تاج وانگو اے لک جاوے جنا لے عزت پاوے گی بولیا معلوم ہوا نے اپنی یہودیت سکول چیت نقام گوبر دے اسلام سونے تو بھی ود دتا ہوئے. <تصفح> سونا قسم خدا دکھا سونے تو بھی ود مول دھی بہن کیوں سونا بک جاتا ہے لیکن عزت نہیں بک سکتی بک سکتی ہو بولو بولو بولو سونا وکد میں لکایا جاتا ہے پھر بھی وک جا ہے عزت ایسی چیز وکتی نہیں حکم ویچن والے آخیا جات ویچ سونے دلہ نہیں آخر جانا عزت و آخیا جا اور نبی شریت آخ دی جائ ل آ گیا عزت جان دے دے مریں گا تو شہید ہوئے گاجہ نہیں فرمائی جو فرمائی اللہ آگ میں لیں مثال تن دی خاطر پمپ تے جاؤ نا لکھا کھڑاؤں گا نو اسموکنگ سگرٹ نوشی منع ہے میں پوچھا کیوں کہ لگے پٹرول کدھر اگ نہ لگ جاوے میں کہا ظالمو پٹرول پیا ٹینکی ٹینکی پی زمین زمین دو تے فرش جڑیا مڑ نہیں آن دے دے اگ ن کہ ادھر جاوے گل تے سگریٹ تے ڈگدا ہی اوسلے جسلے تھلے بج جندا ہے پھر جا زمین تے ڈگدا ہے اونوں تھلے نہیں پے جان دے اگ تے پٹرول نو دور رکھ دے نے تے سکول آندا ہے اور جب تک مردوں کے شاناش بشانہ نہ چلیں اوناں چر ترقی نہیں ہونی جنہاں چر موڈے نال موڈا رڑا کے نہ چلن میں کہ عمر دودو پٹرول دی نی حفاظت ہے کوئی جن نہیں کہنے لگے اتے پمپ سڑ جائے گا میں کھیل بد ہوں جدو غیر عورت غیر مرد کٹھے ہوتے نے پھر پورا خاندان سڑ جا سڑ جھگا تو میرا نبی دی شریعت آخ دیئے عورت بانگ نہ پڑے چھپاؤ عورت حج کرن جاوے اچھی اچی لبیک نہ آخ بار گاہ رب دی مالا کی بار گاہرے منہ آخے لبیک مرد اچی اچی آخ لبا لب توجہ نہیں فرمائی اور یزید نظریہ نہیں سر رکھنا یزیدیت وہ تھی کہ برا تھا لیکن اے نو یہ بےغیرتی ترقی نہیں سی یہ یویت ہے وہ آدھے نے ترقی ان نہیں ہونی ہوں ابا لاہور ستا ہوں یا مسیح تے نماز پہ پڑتا ہوں تو دھی ڈرائیور بس سے بہ کے ملتان جا سم ابے نچھو ابا سجدے کرنا تے دھی اوکھے وہ آد میرا مذہب ہے او میری ترقی بہن اج ویچو اج رولو دفتر سو ایک دفتر والا چے وہ بعد بدھ اگلا چ دے تو انہوں آکھو کی جی ملازمت لگی ہوئی ہے بد نام مرادائے ملازمت تے نہیں اے عزت فروشی توجہ ن فرمائی پیر وارث شاہ فرماوندا کنجر سوئی جو ہے تر داج ہوڑی ہو کنجل سوئی جو جگہ تو بانج ہو جابڑا بنا اشنا باجی زبان توجہ لڑ بول سبحان اللہ اے حسینیت سن رہے ہیں تو یہودیت پہ سننا ہے حسینیت ہے یہودیت ہے بے نال سمجھنا ترقی کی کی میں ایک ہوں دلہ ایک ہوں خردلہ دغردا یہ تر ونکیاں نے دلہا ہوں جہا بےغائرتی حرام سمجھ کے کرے خردلہ ہوں جا بےغیرتی جائز سمجھ کے کرے دگرد ہے جڑا تھڈو ترقی سمجھ کے کرے آخر ترقی ہو گئی ہے تو میاں محمد بخش بولے سنا سنا میاں صاحب فرما نے بےغیرت دیاری دی نالو سنگ کتے دنگا بےغیرت دیاری چنگا بے شرمی دے یار مرغے نالو یہ ساگ سرو چنگا دے قبضہ قدرت چ میری جان ہے سن بزرگ بزرگ ایک گل کی وہ فرمانے جب ہو تے جی کتے رکھتے ہو پیے آ پیا جی اگے پی ہے कई बेली तेंज करते जुत्ती अगे रख के एक निगाह जुत्ती सजने वाली थां रुपए की जुती पंजी रुपए की टत्ती भरी ओ पाई सोफ की पंजी रुपए दी होता बोल करो किए पी रुपए की जुती مسجد خانے خدا اچھ اگے پیے ایک نگاہ تے, تے ایک سجدے والی تے میں آخر سکولی تا بیڑا گر کرے رب مینو تو جب کوئی مینو تے گل سمجھاؤ پنجی روپئے کی جتی رکھنی دیئے بہن سکول دفتر فیکٹری بس بہن عزت دا, دا مل, مل زیادہ ہے یا جتی سچ بولیا جی عزت دا تو جتی دا, دا, دا, دا. دا, دا ایسا خیال رکھنا عزت دا کوئی نہیں تینوں پتا جی چکی جاوے نا تے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی نگاہ تھلے رکھنی عزت بچاری کمزور وہ اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتی وہ حفاظت صرف مرد کرد مسم سات قبضہ قدرت میری جان ہے میں حیران ہو کہ مسلمان دی عورت واسطے نبی فرمایا اگر غیر خدا, نو خدا تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوں میں عورت نکھدا مرد نو سجدہ کر دی میں بڑا حیران ہویا یار حضور نے ایک کیوں نہیں فرمایا میں عورت آخلا وہ اپنے پیو نو سجدے دا کیوں فرمایا اس واسطے کہ عزت بچن دا سبب اے بنتا ہے توجہ نہیں فرمائی عزت نو بچا سبب بنتا ہے نبی اس واسطے احسان مرد دا عورت رکھا ہے ہزور تک ایک بی, بی آئی ہے ارد کردی ہے یا رسول اللہ مرد دا عورت کی حق کے میں نکاح کرنا مجھ پہلو دسو تاکہ پورے کرا میرے آقا نے فرمایا اگر مرد دے سارے جسم تے پھوڑے نکلے ہوں, عورت اپنی زبان نال صاف کرے حق پھر بھی ادا نہ ہوگا اے اے اے اے اے توجہ نہیںت متے جو لگ گیا ہوں رنگا جان دیا ہی نہیں ایمان لال جیڑی حالے کوئی دیسی عورت بی بی جٹ دیسی بی بی تے کوئی شرم آیا رکھ لیں مرد دا جہنی چوکھی پار جاوے نا ترکی کار جاوے مور مار دونوں کو گال کرے تو شت آپ آپ کاؤنے ہوتے ہیں وہ بیچارے دیا لتا کم بندہ ہے پہن دیا بھی کدرے پمپی نا سہ رہ چاوے ایمال نا راجے تو ما جات بندے بیٹھے نا سادیا بی بیا مور بھی خیال رکھ دیا نی تیار ڈیفینس تے او دے ٹور جاوے نا ترکی آرے پاسے او بھائی خدا دی بکرا بکری اگو تے آنا دے گا بیگم دیکھے نا بیگم تص ٹی وی ہال دے ٹی وی ہال وا یو کہ معاشرے پورے کو بےت بنا دو عورت رل جائے کتی کھوتی وانگو مسلمان دھی دی دی یو سوچیا رتیاں واگو انہ کی بوے خاتو نے جنت وانگو گھر شہزادی بن کے پتر جمے حسین ورگے سڈیا جمن بس دل بےغیرت کمی ہے وہ جمن کدی شیرے ربانی کدی غازی علم وجہ کی ہے اس دلے نے تو تو بدلا لاستے سکول کھول دگہ جگہ دس آخر آنکھو تعلیم دے رہے ہیں سونے دا برتن ہوے پاؤ ٹٹی نہ رکھو تعلیم پڑھاؤ غیرتی سکھاؤ کوفر نبی دی دشمنی قرآن دی مخالفت قرآن دی تھی بھی نمبر قرآن رکھو آخو قرآن دو چار سورتوں اختیاری کرو نہ کرو ٹھیک ہے میں کہنا مرادا اے دس ایک مٹکا جو پیشاب تے ہو گلاس ہوں پا د تا کر کے اسلامتلان پرانی لگی تے ج نکلتے نے وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں توجہ نہیں اسلامیات پرانی رکھی ہوئی ہے یہودی پر اسلام ایک تھان سے بھی نہیں رکھن میری دلت نہیں توجہ افغانستان تے تی لاک مار دیتا شو. جرم سی تو سمجھنا اتے اسامہ لکایا اسامہ دہشت گرد سیٹان لکیا بمب مارے تی لاک بندہ مار گیا تی لاک افغانستان کے مسجد وکری شہید قرآن لکھا سار گئے تمجامے کی گل سی بے وقوفا اسامے کی گل نہیں سی جی اسامے کی گل سی اسامے نکاونا جب جرمے تو التاف حسین ایم کیو ایم کا کراچی ایم کیو ایم کا سوا لکھ بندہ مرایا ہے سوا لکھ مسلمان مرایا ہے کتنے بیٹھا ہے سلمان رشدی نبی پاک نا بیٹھا ہے برطانیہ جیڑا نبی گستاخی کرے وہ بھی برطانیہ جہا مسلمان تم مارے وہ بھی برطانیہ ہر نو نتہ اتنے ملے تے کسے نہیں آخیا دہشت گردوں نو اڈے دتی کڑے دہشت گردوں جگہ دیتی کھڑا ہے تو مڑ سمجھ لے گل یہ نہیں سامنا چھوٹا پیا گل سی, سی. اتنے نبی دا دین دا قانون کیوں کھلوتا تبج نہیں تب کی سبق پڑی کھڑا ہے دہشت گرد ماحول بھی رہے ہاں قسم خدا آدی کر کے آنا میں اگلے دن بس بہن لگا اسلام آباد थले उतरिया नमाल पढ़ने वापस आया तो दो बैठे तन मुछ डंडे मैं आते अ डर गए सर असं गो थले उतर गए सर मौली होली थले उतर गए ने बैग छड़ गए ने बैग छड़ गए कितने बहुम हो कसम खुदा दी पर पता नहीं मौलवी कड़ा मैं ख्या पुत्र आ गया कब्जे अन्ना की मंगे दो अखी تو بول پیا چاس آئے گی میں بیک دے بارے شک کے مت بم انگریز دے بارے پک کے مار پھر جو نہیں تو میں مولوی دا بیک ویک کے تھلے اتر گیا جی چک کے تو یہودی بار دی تی لکھ دم ہزار مال چڈے کئی بھی ہزار تھلے انسانیت جانور ہر شاڑ دے, دے بے گہرا تو وہ تیر بچے نو تعلیم دست خرچے لائی ک وہ بس آئے سلوٹ مارے اٹھ کے مولوی شکتے ڈریا کلا کافر ڈلہ مین دس تی مولوی بہ تو شاکر خوف یا مولوی دے دین تو خوفیو کی تھی جدو قسم خدا کی میں گل کی کم توڑا مڑ وڑے سیٹ میںس اور جڑی کمپ جان کتوں تو رن آ جڑی کیمپ پہ اوے میں اوے بمب پھٹے سن جرنل زیادہ دوران میں خود متاثرین چرانا اتے سڈا نقصان ہے سڈے بھی مرے سن میں کیا سی فوج فوج مرائے سن بم جیا مرائے سن جان کے پٹایا سن میں جان کے پٹایا نہ کہا میں آپ پک کے نہ کہا میں جے اسامے کی گل سی اسامے نو لکاونا جب جرمے تے الطاف حسین ایم کیو ایم کا کراچی آم کو ایم کا سوا لاک بندہ مرایا ہے سو لاک مسلمان مرایا ہے کتے بیٹھا ہے سلمان رشدی نبی پاک نالا کڈن والا کتے بیٹھا ہے برطانیہ جہا نبی گستاخی کرے او بھی برطانیہ جہا مسلمان تے بمب مارے او بھی برطانیہ ہر کسی نیت ملے ان کسے نہیں آ دہشت گردوں دیکھی کھڑے دہشت گردوں کو جگہ دیتی کھڑا تو مڑ سمجھ رہا ہے گل یہ نہیں سامنا چھٹا پہ گل سی اتنے نبی دا دین دا قانون کیوں کھلوتا تبجو نہیں کیتی کیوں ابو کی سبق پڑھی کھڑا ہے دہشت گرد مولوی دے ہاں قسم خدا آدی کر کے آنا मैं अगले दिन बस बैन लगा इस्लामाबाद दो थले उतर नमाज पढ़ने वापस आया तो दो बैठे तन मुछ डंडे मैनू आंदेने असी, गया सा। असी तो डर गए सर असी गले उतर गए सर मौली होली थले उतर गए हैं बैक छे ने बैक छे ने, ने। किरे बहुम हो कसम खुदा पर उन्होंने पता नहीं मौलवी कड़ा मैं ख्या पुत्र आ गया कब्जे انہاں کی منگے دو اکھی تو بول تے اور جان چھڑانے گا چاہ ساوے گی میں کھاک کی بلا ملوی دے بیک دے بارے شک کے مت بم ہوئے تے انگریز دے بارے تے پاک کے ماردہ پھردائے تو جو نہیں تو میں مولوی دا بیک ویک کے تھلے اتر گیا جیب شک کے تے یہودی بار دی تی لکھ دم دے. دے کئی بھی ہزار دے. تھلے انسانیت جانور ہر شاڑ دے وے. بے غیرہ تو اور تیر بچے نو تعلیم دے, دے. بوش دے خرچے نہیں تھوڑے وہ بس آئے سلوٹ مارے اٹھ کے مولوی دک تفر لگا کل ڈلہ ہوں مینو دس تین مولوی شک خوف ہے یا مولوی دین تو خوف ہے جدو قسم خدا دی میں گل کی کم توڑیا ہے وڑے سیٹ میں دس جڑی کمپ جاننا کتوں تو رن آ جڑی کیمپ ہے اتے میں کیا اوے بمب پھٹے سن جرنل زیادہ دور میں خود متاثرین چرانا اتے سڈا نقصان ہے سڈے بھی مرے سن میں کے اور کہے سی؟ فوج فوج مرائے سن بم زیاں مرائے سن جان کے پھٹائے سن میں کہ جان کے فٹایا سنا کہا میں کیا پک کے نہ کہا मैं हूं तेरा मैं पूछा पुत्र कित्या तू आखेंगे सकूल चा क्यों आखे फौज भर्ती हो जाए मैं जिथे पक्के भी हजार बंदा मरिया बम उ अपने भर्ती कराना मौलवी दे बैक तो नौ जवाब दो मैं मैं जट ज जा मौलवी बैठा जे मैं अल्लाजी मेहरबान कोई स्कूल दिलत नहीं रखी لیکن نبی سرورد جوڑے مبارک ددکا کیونکہ ہمیں پتا ہے عقل ملتی ہے تو مستفا کے دربار سے ملتی ہے قسم خدا یہ ساری مسلمان دے معاشرے وچ غیرت شرم ہیا مک جائے حکومت مطلق لان کفر دے قانون نال چلے تہذیب فکر و عمل سارا یہودیت دا ہوام نہ, نہ حلال یہ یہودیت ہے یہ گھر گھر زندہ ہے یزیدیت مرد ہے اے زندہ ہے حسینیت ماری کھڑیا توجہ نہیں فرمائی یہودیت آباد کی تھی کھڑیا دعا کر اللہ یہودیت نرد آباد کراوے جی میں یزیدیت مرد آباد ہو گئی اللہ یہودیت نرد آباد کراوے نبی دی حسینیت نندہ فرماوے پھر یہ ہے یزیدیت حسینیت اور یہودیت تعارف توجہ ہے کوئی نہ صحیح آج کل موجود جو محفل منائی جاتی ہے قرآن دازی کی لالچ دے کر بلائی جاتی ہے کیا وہ جائز ہے قرآن دازی یا جوا بازی ہاں کیا مستورات یا میں میں درو شریف پڑھ سکتی ہیں کیا بغیر وضو پڑھنا جائز ہے پڑھ سکتی ہیں دروش شریف پڑھ سکتی ہیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ٹی شرٹ میں نماز کیسی ہے خوبصورت دلائل ٹی شرٹ ہو نماز مکرو تہیم ہے واجب لیادا ہے ایک کوفر مشابہت کافروں میں اور دوسرا ہے بے شرم میں بے حیا ہے اللہ دی بارگاہ دی بارگاہ اے ہیا ویخنا ہو جدو باؤ سجدے کر دینا اسلے ویخیا کرو جب سجدہ کردے نا پینٹ والا اسلے مگرو ویخیا کرو حال کی ہو جائے جا. میں کیا زالے ماں اس حال ماں پیو دے سامنے دام کھلے چوک کے مارن بئی کی پر اگوں ماں پیو بھی تو بیٹھے نے ڈیڈی کوئی ابا ہوے تو شرم آئے گا رات آئے وہ لیڈی نسل ٹےڈی کپڑے پاؤں نے ریڈی ہوں بندہ لے سید ندیم شاہ کہتا ہے کہ ٹی وی ڈش کیبل کمپیوٹر کے ذریعے ہم غیر مسلم کو مسلمان بنا سکتے ہیں اچھا <تصفح> جدو دا آپ پا, ٹی وی ڈش مسلمان کر لگیا نا آپ ہی کون ہی رہے ایبان نا, آپ ہی مسلمان کونی ہی رہے جیس ٹی وی کے نا مسلمان ہونا ہے نا تو کافی چنے مول ہاں جی بلا مسلمان شیر ربانی ورگے کرتے ہیں ہاں تیرے میرے ورگے باندر مسلمان کرتے ہیں آپ بھائی مان اصل خود دین دے دشمن قاتل بانگائیا وہ تو شہر پرانی سن دے نال انگریز شکار دا دا. دور بین کردی پھر میاں صاحب قبرستان بیٹھے ہوں سن اللہ اللہ کردے سن آ گیا چھیڑن دی کی انگریز اگریز میاں صاحب دے دل بہ کے بہ کے تے چھیڑ لگ پیا میاں صاحب اندر ترجمان سے اگریز میاں صاحب فرما نے وہ دوربی چکی سی نا میاں صاحب فرمایا کی لئی اس آخر اے میری دوربی دور کی دور شاب خاندی آپ نے فرمایا بڑی چنگی ہے ایک سا بھی دوربین اس آخر وہ کہڑی آپ نے فرمایا سا دوربی آدھی لندن تیری مہاماری پی وہ تو چیتی اپن وہ اگریز حیران ہوا بھائی بابا قبرستان مٹی تے بیٹھا ہے کی پر انہوں پتا ہے بھائی مان اگریز جانتے ہیں بھی درویش لوگ گل بڑی کھری خری کرتے وہ نشیا ہوٹل جتے ٹھہرا سا لاہور اتے آیا تو لوگ پچے پھر آ فون آئے تیری ماں مر گئی اس آ کے کڑمی ہواج دیکھا پہلو اس بابے نجاب ملا جا بیٹھا لندن پہ انگلش نہیں تھی پڑھے سکول میں میاں صاحب زبردست خلاف سن میاں صاحب آدھے آدھے دونوں کی تعلیم مت پڑھو اپنی تعلیم پڑھو خطبہ شیر ربا کتاب اٹھاؤ میاں صاحب دیا تکری چھپیاں میرے کو پہا میاں صاحب فرما سن جدوں سکول آئے نیا تب اٹھ گیا میاں صاحب فرما سن جدوں دے سکول آیا تو اٹھ گیا ہے ایک آیا مولوی بھی لگا مول میاں صاحب دعا فرماؤ دعا فرمایا کا میں مول بھی فاضل کیا لگ جا سکول آپ نے فرمایا اسی نہیں میں ملازمت کرنی بننا ہوگا کپڑے پاوے گا اپنا بڑھ جائے گا اور عیسائی تین پتا ہے وہ جدو اگریز آیا نا تو کہ لگا میاں صاحب میں کلما تپڑا ہو ولیاں ان پڑھائے دنیا مسلمان کی جدو سکول کھلے نے مسلمان ہونے بند تو کافر ہونے شروع ہوں تو حکم نہیں اگلے دن وڈی آخیا اس کیا جو نکرو میں عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرے ہوں اے جو مسلمان کرن گے کڈا کا مسلمان گی تھی کی دے پکے مسلمان اس آکھڑ آخ بابا ساری باجی ننگی راسی تو اکان چبر آ کرو پرا پا پر میں آخیا جی تیتا بن کے وقا کتے تو اکھان پھیر لیا تھی فیر لو تو تو توجہ نہیں کرنا اور سید ندیم کہتے ہیں صدقے جامعہ و سیدہ جے سیدے ہو جہاں ورنہ تینا دا پانی تا سانو باندھ کرنا چاہیے جے سیدے ہو ورنہ تی پانی باندھ کر کے مارو یہ سید یدی دھالا ہے ورنہ مرادہ ونہ پہ یدی دے ہوئی گانے واجے تے ہوئی رنڈیا یہ او رکھ دا ہوں تو سی تی تو کے بلتننگے دانسنا مرادہ تے سیدہ نے ایسا مسلمان کریں گے مسلمانیں جو نہیں ہوں مسلمان حسینت لال ہوں اگر کوئی عالم دین انگلش میں تقریر کرے وہ فل لو تو چنگی پینجی لاؤ تیرا خانہ خراب لو زبان میں کیا حرج ہے زبان میں کیا حرج ہے میں کیا اچھا زبانت کوئی حرض نہیں آ نہیں میں آنازیر زبان زبانت کوئی حرض نہیں میں عربی بولی <تصفح> کیوں بھائی میں کہ قرآن چار تھا تے خنزیر دا ذکر آیا کنیا تھا <تصفح> कुरान दा ते <laughs> <laughs> आ, मैं कुरान का लफज तेरे तैट किया तू हाले भी खुश नहीं हूं पुत्र हम दस अरबी क्डो गाल ना मुरादा लड़ना पैम तेन पता नहीं सारी बेगैती तफर उर्दू च इंग्लिश स्कूल पढ़ाया सिखाया जाए तो तू आज नहीं آند کتنے میں کیا آو سفر صرف گندی دیکدائک چاول چکھانا پیاوا گندی دگد چاول مطالعہ پاکستان برائے انٹرمیڈیٹ کلاس یارہویں بارہویں کے لیے انیس سو پچاسی تو پہ چل دیئے انیس سو پچاسی تو سفر نمبر ستانوے کہ آ لکھیا کھڑا جے انسانی کلچر کا آغاز یہ سونے کے برتن میں دھتی ہے نہ مطالعہ پاکستان ہے ویچ مطالعہ کیویں دا پہ ہندا ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا اور نہ صرف محل بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرنا جانتا تھا بلکہ ان ضروریات کی بارے تکمیل کا انداز بھی غیر زبانہ تھا انسان ابتدا حضرت آدم سن کے نہیں ہوئے پہلا شروع ابتداء دا انسان کون ہے وہ اللہ دبی سن کے نہیں بولو وہ اللہ دے نبی سن انہوں دے پتر بھی اللہ دے نبی سن اما ہوا ساری اما اللہ کی ولی سی کہ نہیں ہے جانوراں واگر زندگی گزار دے سن وہ ڈنگرگے سن جھے نبیا نو ڈنگر واگوں زندگی گزارتے سن وہ کافر مسلمان یزیدیت نہیں یزید بھی نبیا نو لفظ نہیں کر سکتا سکون یہ کلر پہ موقعی نبیا ناخو جانور وگوں زندگی گزار دے سن او نا دے کول اے سہ سارے اسباب نہیں سن تا کر وہ جانور سن ہوں میں پوچھنا جہا نبیا جانور سمجھے او تیرے نزدیک کافر فرے مسلمان سڈے گھی پوتر سکول مڑکی لین جاندے ج Even दो सौ रुपया बुश पौरे सक्का भरा भरा रुपया देकर राजी नहीं हर बंद की कोशिश है मैं दूजे की जेब वर्ड लवाना भाई की जेब वर्ड न फिर लेकिन बुश आता है पुत्र थोड़े हो सन खर्चा मेरा हो सी पहली तो लैके बारहवीं तक खर्चे मैं देंगा दो सौ रुपया भी देंगा धी वास्ते अच्छा तीन हो गया साधी धी का मुल वे बेटी का मोल बुश बधाया मैं किसी नारे दो सौ रुपया अपनी धी न मेरी तरफो चले कोई मोल भी आखे ओने काला शरकोफ लगे तू मामा लगना मेरी धी का न्यू तेरा खाना खराब हो गए तू मेरी धी नो सौ दे क्यों, क्यों? بوش بھیجا ابا آدھا میریا ترا نے تو دو کی لکھیا چھے سو پورا کرو قسم خدا بھی کر کے آنا رل گیا رل گیا مسلمانہ قسم خدا بھی کر کے آنا بغیر بما تو مر گیا پرلے بم مرے تے شہید تے ہو گئے نا گناہ جڑ گئے اچھا مرے بے غیرتی دی موت یہو جا مرے نہ اسرا فیل اٹھا گے نہ شہادت ملے گی مران گے حرام موت مرا گے خدا سے بندے آت جی سکول پیسے کھانے نہیں دی پتر نہ جان دیں صرف حسینیت اپنا اللہ سونا ہزور سان فیق بخش آخر و <الحمدللہ> بیٹو بیٹو سارے دعوان. سارے دعا تو بیٹھے ملے گا فی بندے کوئی نہیں میرا کیسٹا پہ ون سبن موضوع نویں ملائے کچھ جدید اسلام کا تعارف ایک خاص موضوع نوے اسلام کا رسالہ ہے میرا دہار روپیے کا ہے یہودیاں اگریز خود اقرار کیا ایسا اس تعلیم تباہ کرنا مسلمان دسا روپیہ دسالا جی انگریز دی تعلیم بھی ہزار فیس ہے نبی تے مفتی دے اپنی بیوی نگر دوست یہ عورتوں سے یہ جناب بچے انسان برباد کرشمن نہیں سمجھے دانا سمجھے دانا دشمن سنا سنا دشمن ہوے بے وقوف دوست چنگا ہوں ہی رچ والی دوستی بندے ہٹا دارے پڑ کھ کے شاندار دماغ کے پھیجے کھٹ کے باہر چل اپنے حساب سے دوستی کرنا سی بن گئی دشمنی بڑھیا پہ بچے یہ بےچارے دوست ای دشمن نے اپنے آپ بھی برباد کرتے دوسرے خود فامن گھر کے بھی برباد کرتے ہیں رب فرما رب کا حبیف فرما آداب ایک دب دے گا جب گانے گانوا میں آپ بھائی من سکول آؤن ترام کرو چوبی گھنٹے رب دے والے آ کر دوسرے تعلیم دے رہے تعلیم ہوں اگلے حدیث سن اگے میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کون لمتے مہا بول و تنا مارا بل م نس بن مالک صحابی کیوں بھی حدیث تیمان ہے کہ نہیں ہے میں حدیث تے ٹھیر لا دیا تاکہ ماسٹر ذرا پتا تو لگ جائے اور جناب اے یاد رکھنا امام اہل سنت اور شرح شریف کی کتابیں لکھے اے جناب جن مناظر پیش ہوں ٹی وی ہاں جی گانے باجے ڈانس پریٹا یہاں دے اور سکلوں کے اندر جو کچھ کیتا جاتا ہے یہ ہر مت ضروریات بھیجوں ہے اے تو حرام ہونا نبی دی شریعت دے اندر پاکا مسئلہ ہے جہاں یہ چیز سمجھے کافر ہے دار اسلام کو ہر وہ تلا ہے بے حیرت ہے وہ فروا ہے بے ہے وہ بھی کوئی بخشش نہیں امام ہلے سنت رسوم شادی کے اندر فرما دینے فرمایا شہم دی حرمت قطعی ہے جڑا انکار کرے وہ کافر ہے جہے فلمی کنجر نے یہاں کے کافر غور دی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ بےمان جو حرام زدگیا کرتے ہیں آدھے اے عبادت قطع کرنی اوکان دے دل خوش کرنے دل خوش کرنا بڑی بڑی عبادت ہے میں کہو لالتی عبادت کر ولی بنتا ہے اور عبادت او کام ہوتا ہے جہاں مستفا کریم نے کیتا ہے ایمان نال دس نبی کریم یا کسے نبی نے غیر عورت کا منہ چومیا ڈانس کیا پھر عبادت کہنے کا مقصد یہ نکلا کہ نبی یہ کام کیتے ہیں ایمان نال دس جہا آ کے نبی یہ ہوئے کم کیتے ہیں وہ کافر کے مسلمان ہے بھائی وجہ کیا ہے قرآن نے فرمایا مشرق فرمایا مسلمانو اگر تسی کافران کی داط کرو گے کافران کا آخیا منو گے تھی بھی پکے مشرقو Yo حضرتے عبد اللہ نے باس تو کلفر مانتے ہیں انہیں نا شراب و دھو بگنا تم کئی لوگ رات شراب اجی شراب کے اندر اور جناب ڈھول چمکنے کے گانے درد صبح بندر کی شکل بن جانے گاندار آئے میرے نبی شرید کے اندر اجی کئی کے اندر کئی ننزیر کی شکل بنا دے کئی قبر کمر کے اندر جا پہ کئی متعلق ہے جدو قدر جھوٹ گے سوز خور دے آ جوں گا جی ہر کا کتا ہوتا ہے یعنی شکل کئی تھوڑیا دی کمر چشر کے میدان چکل وکل جانی ہے کیوں کہ اندر کا جو سفتہ ہوا نا وہ پھر باہر منہ تھی سفتیں ہیں نے کتنے والی شکل کتے والی بن جان گی ہے کنزیران والی خنزیر بغیرت ہوں اپنی مرد سے گیرت نہیں آتی جس غیر مرد والے ہومزیر شکل بن جائے گا جب ڈانس ہوج لو پہ گیرکٹ بن جان گے جا بندر ہون گے یا خنزی بندر کا کام نچنا بندر نہ نچتا کدی ایٹے بیٹھے کر دے اٹھے بیٹھے کا نچتا ہی رہے بندر کا کام نچنا ہوتا پہ دون کی شکل اس واسطے بنائی جائے گی کہ وہ نچتے ہوگا کیونکہ لوگوں پیا جی اجیب گل ہے ایک ایک لاکھ روپیہ دے کے سکولوں کا نام ماڈل ہائی سکول کی میں آ جناب کن ماڈل تیار کر دو ماڈل ہے گیڈی آ پچاسی ماڈل ہے یا نوے ماڈل تیار ہو رہا ہے یا ننانوے ماڈل تیار ہو ماڈل ہو رہے ہیں خدا دے رسول دے, خدا دے دین شریح, خدا کی قوم تین جی یہ ویخ لبرت کا مقام رب بنا ہے جی اویجتا اتنے بھیجتا کہ دوسرا جائے ڈر جان سچ جان اگلی حدیث ہوتا نہیں کبھی حضرت انسان کو پر ہس فیلا رسو لو فرمایا تو آپ اس ویلے آؤ گے زمین ٹھس جانا اتو پتھر برسنا یا جناب شیاب ہے اتو تارے ٹائم نے او لوگی بے وقوف سمجھتے سر اخبار والے فوٹو لیند کرتے تھے آ جی بڑے سونی شاید ویکو کیونکتی ہے بھائی बेईमान देक का एक रबद आदाब वो इतने हिंदुस्तान के पास डिगे ने उत्थे जनाबे डिगते गए जिस घर के अंदर गए अग लगती गई रब दादाब से फोटो लाते फिर देते अखबारों वाले भी कुछ ने इमान चलो क्यामत आएगी ना क्यामत यह जो अखबारों वाले ने यह उस मां की फोटोग्राफी करनी इधरों लाओ इधरों लाओ सवेरे अखबार में दो क्यामत आ गई बेईमान लो कुछते हजार आश्रमपुर اتڑے پیچ دب کا قرآن بھی لکھا ہوگی بڑھی بھی جو کمان ایسے کمن کمینے تصویر تصویر چھاپنی والی مال بھی پکڑا گیا خبریں پکڑا گیا لکھ لانت میں آرام دہی پکڑی نہ یہ تھی لانت کی بیٹھے روزانہ اخبار چھاپنا نوائے وقت یہ نوائے وقت نے یہاں ہے دائ وقت جا جنگ خدا رسول اللہ جنگ جا دن یہ ہے رات یہ دن نہیں یہ ہے رات ایک آزاد اخبار کی آزاد وہ ہے ماں پیو تو آزاد شریعت تو آزاد خدا رسول تو آزاد جڑا شہت ہے میری لانت ویسے چنگے ہونے اخبار سویرے میری خبریں خاص دینا خیال ہے بچ جاؤ خدا دے کے تو چشتی تا دشمن نہیں چتی رب رسول دی گل سنا کے تے خدا تو آدھار بچا اللہ دے رسول نو لو کی دشمن سمجھ دے سن پر نبی پاک دشمن نہیں دوستوں کو وقت دوست اوکھے ویلے سارے چڈ دین پر کملی والا کام آؤں گا میں باغ نبی تین رحمت کلے لے سونا فرما دے میری ہوا بج جاوے میں محمد نو نکلیف پہنچ دی oh, oh. اگلی حدیث سونا اے حدیث حسن سی جی پیش کی حدیش آسن اگے تمزی حضرت عمران بن حسین تو فی آ رہے لوم خس فل و مسکل و کر فل بدل خبور یہ حدیث بھی حسن فرمایا جب جناب جان بدل خبور ہو اگلی حدیث ترم جی میرے باغ نبی نے فرمایا یہ بال تمبتی خمسا شرا خطرا میری امت جدو پندرہ کم کرے گی اس لیے راجا آپ خدا دیا جان گے یا تے سرخ آنسی طوفان آنگ گے یا جناب خس والے گدمی تھس جانا یا شکل بگڑ دے ہاجی کہڑی پندرہ چیزاں فرمایا ایک مغنا مو جبال مگنا ما امانت لوگ خرد فرد کر جان گے امانت کی پرواہ نہیں کریں گے واپس اپنا سمجھ کے پی جان گر زکات مغربا اور زکات نٹی سمجھ گے جیسے کوئی بوجھ پی جانا ہے حالانکہ میرے نبی پال نے فرمایا ہے بلکہ قرآن فرما ہے پا کار فرمایا جسمال صدقہ نکلے گا رب اس مال نو ودا دے وے گا سود والے مال مہک عذاب ہوتا ہے وہ رب مٹا کے رکھ چڑتا ہے ویٹے تاج کمپنی والے تو سینانا سالیاں سود کور سڑ رب نے کی اثر کیتا ہے لیکن جہاں جی زکات سے سدکا دے رب دا حصہ بچوں کڈے اس مال نو رب ودا چڑتا ہے کردا چڑتا ہے. ہے ایک اوشروں اوشر ہوتا لوک پتا کوئی نہیں اوشروں ہوتا ہے فصل جیڑی نکلتی ہے نا باپ سبزی سیر ہوے تو پہنیں سیر چھوے ہی ایک من جنگ سبزی نکلے چاول نکلے ہزی جناب کڑک نکلے جی فصل نکلے ہر ایک در دسواں حصہ ربدار سے نو حصے تیرے کلو ماہ ہارا جا تل فی حال اشر حضور نے فرمایا ہر زمین پیداوار حصہ رب دسل چاہتا حصہ رب نام دا کٹ دیا گا دس حصے کر لے ایک حصہ رب نام دے نو حصے توڑے نہیں جا کی خیال ہے ایک بھی راب نو دے کے راضی نہیں رب نے سارا کوئی سامنے دیتی ہے کی خیال ہے سبحان اللہ करी में जनाब जे बेहतरी दसो इत मेन देो असि देख राजी ने फरमाया जनाब आकार बंदा अपनी घरवाली का आखिया मनेगा वह अक्का व उमहू अपनी मां की ना फरमानी करेगा व परू यारेगा वफा अब अपने पापी करेगा नेकी बजाय पाप अच्छा बोलण की बजाय पापार बोलण की बजाय पाप की तालीम कर बजाए पाप की तौहीन करेगा अभी घर की गल मनेगा मां की जनाब ना फरमानी करेगा फरमाया वर्ता फाटिल असवा तो फिल्म साजे दे मस्जिदी शोर पावे उची उची बोलणगे हजी जिम्मे किसी दे बोली दाए। बोल दिया शर्म नहीं आनी है मेरे कमलीवाले देख हजूर दस्ते गंदर एक दूसरे के कन लाल ला के गल करते सन अच्छा यह दसो बादशाह बता तुर जाए ہوفسوس ہے تو یار بادشاہ دا گھر نہیں بادشاہ بادشاہ کا کرے پھر اچھی بولنا یہ دنیا دیا گلیں کرنی کملی والے نے فرمایا چاہے دنیا کی گل بھی ہوگی نا مسجد کھانے جیسے اگ لگا جاتی ہے یہ جگہ ابھی بڑنے نا تو شروع ہو جانے جی فلانی دکان تو فلانا کام تو فلانا کام چیشتی صاحب سے فلاب یہ وہ سات یہ اصل صاحب نیکی ایک تو نہیں تو جی کوئی بھول کے ہو جائے وہ بھی چار کر پہ آگے فرمایا جناب کا نزائی ملکا ہو میں قوم دا وڈیرا قوم دا رضویل بدترین بندہ ہوے گا دے کول نہیں ہونی خدا دا خوف نہیں ہونا قوم دا وڈیرا بن بیٹھے گا جو بندے دے دے و فساد ڈر ظالم ہوجہ ادب کراظیم شراب پیتی جائے گی لو بے سلحری رو ریشم کے کپڑے لوگ پاؤنگ گے تو دل کہنا کو سال واجنا پنائے جان گے انہوں بجایا جائے گا ملو ہلانا دل امر پہ اما آخری ام اے جناب آن والے لوگ پچھلے گالا دینگے لانتا کرنگے دے گے ہزار پچھلے گزاری جانوروں والی زندگی گزاری اصل انسانوں والی ترقی کر گیا ابھی اندر جناب بول کے پچھلے اگلے گزریا لانت کر کے فرمایا فل یا تکوال ہم او فرمایا ایک کام پندرہ انتظار کرنا ترائے ادابے کتاب نارنگ منڈی دے اندر آیا سی چھتاں بھی اڑا کے لے گیا سی وہ حضور دے امتی دے کلمہ پڑن والے نے اور فرمایا کہ کس بلکہ تیری پنڈی کئی وارا غرق ہوئی ہے کیوں جی یہ ہوئی ہے کہ وہ بھی تو مسلمان میرے رسول کا فرمان سچا ہے اللہ کا نام ذکر کرنے مالم کر اسم اللہ کال جالی شراب شیطان کہہ لگا یا اللہ میرے واسطے کوئی پیمن دی شا بنا فرمایا کالا کلا مسکرے ہر نشے والی شاید ہر نشے والی شراب وہ تیری شراب تیرا مشروب تیرا پانی ان پیونا کالجالی شیتان نے آخیا یع میرا بانگا بھی دس کہڑا ہے جڑا میری ادان پڑے میری بانگ پڑن والا بھی کوئی ہے تیری بانگ کے مسلے گی فرمایا شیخ رب کریم نے شاطان کال مزام فرمایا ساز واجے تیری بانگ نے ساز واجے کی نے شیطان دی بانگ شتانگ جی دکان دے پہ ہو سمجھو شیطان بانگا رکھا ہے انہیں شیطان دا بانگا رکھا ہے وہ تنخواہ دینا ہے اس تنخواہ ہو پڑوا ہے جے جاوے گا وہ شیطان دی نماز پڑھن جا رہا ہے جڑا اللہ اکبر سن کے رب دی بانگ سن کے آوے گا وہ رب دی نماز پڑھتا ہے رب دی آواز سننا ل جالی مزن کہن لگا شیطان میرا موزن دس یعمایا مدعایا شیر پہرے شیر تیرا قرآن ہے پیڑے شیر تیرا قرآن ہے جہاں در جناب ہی خلیز گلا گانے بازے والے شیر جہے کنجر گاڑی نے پیڑیاں گلان جنہوں نے شیر تیرا قرآن ہے किताबल मेरी किताब भी दस केड़ी है अलवशम जिसमें चमड़ा गुदा के नील भरा के हाँ जी जरा लिखते ने यह वशमीन चमड़ा गुदा कहें गोदड़ा जड़ा चमड़े का है यह किताब जड़ा इन वाला है वो शतान की किताब लिखता है کتاب لکھ رہی بیٹھے ہوں نے پروفیسر صاحب روڈوں کے اتنے وہ جناب آتے ہیں چمڑا گداؤ ہے جی کئی ہاتھوں کے گدا ہوں نے کئی بازو نیل پھر چڑھتے ہیں کئی نام لکھا چڑتے ہیں یہ حرام کبھی گنا ہے یہ شیتان کی کتاب ہے شیتان کی کتاب ان لکھی ہے شیتان رب کے آخیا یار میری کتاب کالا جالی حدیساں شیطان کہنے لگا یا اللہ میری گل میریا باتاں کہڑیاں فرمایا جھوٹ والیا کالا جالی یا اللہ میرا کاسر کہڑا ہے وہ کاسر میرا دس فرمایا ہلکا تو نجومی تیرے کاسر نے کون ہے اے جناب آمل نجومی بابا ہے بنگالی بابا ہے سور بابا ہے کتا بابا आखरे बाे निकलाए ने यह जादूगर जिने लगे फिर दे शैतान देनाब शैतान देना का ख्या गया है हजूर दरीयत मुतारा देर जादूगर की सजा कतल वो बा भी कबूल नहीं होंगी हजूर दरीयत अंदर वन मार के सुट दिता जाता है जरा बेईमान है हाजी ससानूह झगड़े करा छड़ है हजी रिश्तेदारों आपस के अंदर लड़ा छड़ है जहां सही बंदा होगा जब वो कोई दुखिया आएगा آخ گا جناب جا ربنی گاوے توبہ کر معافی مانگی تین اللہ تعالی معافی عطا فرماوے جہاں جھوٹا بھائی ماں نے انہیں آخر تین پی گئے تین جادو پہ گیا ہے وہ جان گے سس سمجھے گا کدی سمجھے گا کدی کسی رشتہ دار وجہ بدگمانی آ کے لڑائی جھگڑا پہ جائے گھر فساد جائے گا گور فرما کال جالی مسا ہے آخری اللہ میرے جال ڑے نے جنہ جالوں کے پساو مردہ تیروں فرمایا نسا عورت جال کی نے عورتان تیریا جال نے یہاں گا ویکھی جناب اگریزان نے بائیمانہ نے روڈاں دے سکولاں سکول جی روڈاں میں جناب عورتیں ہی بازار ہی ٹی وی ہر کسی شہر مشہوری واسطے عورت پیش ہو رہی اپنا حسن و جمال پیش کر رہی ہے جی کیوں اس واسطے شیتان دے یہ شیتان مردوت دے جال نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو سخت ترین فتنا میری امت واسطے بربادی جدو بازار دینت نہ بنے جدو جناب کھیل <سؤال> تماشا شریک نہ ہوئے جدو کرکٹ نہ کھیلے کھانے بیٹھ کے بیوی فاطمت زہرا کا نمو پیش کرے اسے فتنے نہیں چلن کا سمان بن جاتی और फिर अगली हदीस पेश कर रहे हैं ابن بلسا محدث محد بن عبداللہ سلامی اپنی انجد دی اپنی دادی جی موسم تو نقل فرما نے کالن بھی سلح وسلمت نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلی شہ میری دین شریعت دی پیری جی اٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی او امانت لوگی امانتوں کا دھیان نہیں کر کے آخر تک جی شہ رہنی ہے نماز آخر تک فرمایا میری مت نماز باقی رہے گی اگر فرمایا موسا ملا خیر ایسے بندے بھی نماز پڑھ گے جن اندر کوئی خیر نہیں ہونی شر ہی شر فسادی ہو گے نماز پڑھ گے اپنے شر فساد لکاو دی خاطر ایجی فرمایا انجے بھی نمازی ہون گے آخر زمانے تک رہن گے اس واسطے نماز خالی نماز کسی د جنا چر ہدور دے دی رنگ قبول نہ کرے میرے باغ مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آے گا چالی بندے نماز پڑھ گے ایک دیکھ ایک قبول نہیں ہونی کیوں اس واسطے کیونکہ انہوں لوگوں نے باقی سارا دی نمان چڑھ دیکاز دور رکھا ہونا ہے فرمانبی پاک نے فرمایا قوم جبو ہر تاؤ جب تا جبو ہر بلہ ہے رسول فرمایا کسی بھی قوم کے اندر جب جنا آم ہو جائے گا وہ سمجھ لو اللہ دے, دے رسول دی جنگ نال جنگ دے مستحق ہو گئے رب رسول ان جنگ گے جنا ل نے جنا اپنے کر لیا جدو ساز واجے آ جان گے اس لیے یہاں کے دل گے ڈوڑے بن جان گے نہ حق سک نمج گے ہی جی پتھر چاٹی اتنے کڑک کا دانا سٹو تے اثر نہیں सल नहीं उगती हजी बारिश भी पवे उत सबदा नहीं उगता फरमाया इंगे लोग बन जाए कदों जदू साज बाजे सुन गए गाने बाजे सुन गए उन्होंने दिल के पत्थर वागू बन जाए क्योंकि नफरत तारे اگلے <سؤال> دن جناب ہاں جی موٹر وے جہا نواں نام میں رکھیا کنجر وے موٹر وے جا نواں میں نام رکھیا کنجر وے میں اسی سی گڈی چاریا ساتھ پناہ سوار سن میں ڈرائیور تام جناب ترلا ماریا میں کیا بھائی مانا یہ گانا باجا بند کر دینا خدا دے آپ نے آواز جی سارے مخالفت مت کرو تی جو مکالا ملتے وہ ہر نم سمجھو گنا سمجھو رب دی, رب دی آواز رب دا بول رب دا حکم کسی دی, دی زمانے چو نکلنا ہے میری ذات نو رو ویخو میرے ربے کریم کی رات نو خدا معافی دے درائیور اکثریت کوئی پکی بےمان نے وہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ڈرائیور تعہم پتا نے ماشاء اللہ چنگے لوگ بھی ہوں نے سارے ترقی میں گیا بڑا اچھا بندہ سی سلدیا بڑا اچھا سی سیکن آؤں آج سات سال رام دے, دے کٹھے کرو ایک بار بڑا بڑا سی وہ کیوں اثر نہیں ہویا دل سے موہر لگ گئی فرمایا سمت کلو دل گے ڈورے تہرے ہو جان گے کدو جدو سانس بازے آم ہو جدو سازے زہرت فیمل مہاج اللہ سمت قلوب حدیث کریم مستفا دیے نہ من والا بائیمان بنے گا اے غفلت دا سامان ہے رب تو دوری دا سامان ہے یہ رازی شیتان ہے تو رب رحمان ہے محبوبہ ساری امت آزاد نہیں دیا گاجوی اداب زمین کا آزاد حجی زلزلہ ویخ لیا ای ترکی دندر کے آیا اے میرے پاس پڑھ والے سن کرتا انہیں داریاں منایا مدرسے دین دے بند کراے ہی ڈانس گاڑے اوتے جناب آدھے سن ہی عورتوں پردہ کرنا اتنے گنا قانون ہی بنا دیا سر حی وہ سزا جو ملی ربے کریم نے انہوں نے وایا ان میرے پاک مستفا دی, دی تصدیق او کروڈ وڈے مدا حضور نے مار چڈیا کوئی شہ نہیں جی وہ بچ جا کملی والے قزم ہزور نے شیتان دخت مدا مارا ول مالک سے را سے سوفی ملی کل بہار ایربا سبا ہن فن کال باسوا مختار کا فرشتیا نے سمندر کی تہتان نالی دن پورے ڈک کے رکھا ایسا تن کے رکھیا سڑ سڑ کے کالا ہو گیا <تصفح> پنجابی بندے بیٹھے جے تو میں اربی نا پیا اس انداز سمجھاوا بھی جی آلم سجا مرگل کو سمجھ لگتی بعد بو کالا ہویا پیا پہڑا ہال بنکے دہڑے جا نہیں جناب کسے نو کھلو دیا انہوں اپنا اشر ہویا پیا تنا بچ اس سماڑا روم کم ان ملتے رو مل بچھڑے رو بل سم روم کم ان ملد بچھڑے مل دل نہیں رچ او او او او او او او او سورج محل نہ لگی رونا کری موہم مد پر سکی بردہ پوسی اگ دی نکلے نکیلے ہوگا دل بر وانگ بلوچان بے ازر سائی لد جان وہ بھول گئی ہونے آسو بے بی سائی لدی جل کو بھول گئیوں نے آسو چاؤں او بی سی لدی جو بل بھل گئی سو چسکا اوئے او کون لکا کے اوئے رکھے جو پا وہ انگار محمد کون بچا کے رکھیں وہ جھولی پا وہ انگار موہم کون بچا کے رکھیں درد منداں سکھن موہم مد دین گوائی رب الرحمن نے